بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قابل احترام بزرگو بھائیو عزیزو اللہ جل جلالہ ہمارے الٰہی ہے ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں اسی کے لیے عبادت ہے اور کسی کے لیے بھی عبادت نہیں اسی کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے اللہ جل کا اشاد ہے سال وکری نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے پھر فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک کو جو وہ کر رہا ہے ہم سب رات دن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں بولنا دیکھنا سننا لینا دینا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ معاملات اور کاروبار یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا بے شک قیامت آنے والی ہے میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک کو جو وہ کر رہا ہے اس لیے مجھے اور آپ کو سوچ کے بولنا ہے سوچ کے دیکھنا ہے سوچ کے سننا ہے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کیا لینا دینا ہے کیا نہیں لینا دینا کیا کھانا پینا ہے کیا نہیں کھانا پینا یہ سوچ کے کرنا چاہیے تین کوئی مشکل نہیں ہے تین کوئی مشکل نہیں ہے دین میں صرف پابندی ہے اور کچھ نہیں صرف پابندی ہے مشکل نہیں ہے بوجھ نہیں ہے کسی قسم کا بوجھ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ رکھا ہی نہیں صرف پابندی ہے کھانے کی بہت ساری چیزیں بنا دی کچھ چیزوں کو فرما دیا کھا لو کچھ کو فرمایا نہ کھا بس دیکھنے کی بہت سی چیزیں بنا دی کچھ کو کہا دیکھ لو کچھ کو کہا نہ دیکھو اسی طرح ہر ہر عمل دو قسم کا ہے ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر رہا ہے اس لیے مجھے آپ کو یہ زندگی سوچ کے گزارنی ہے اب آپ صبح جماعتوں میں تشریف لے جائیں گے سارے ملک میں پھیلیں گے تو گزارش یہ ہے کہ جہاں جائیں سب سے پہلے میری اور آپ کی محنت یہ ہے صحیح یقین دلوں میں اپنے بھی اتارنا اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنا اور اللہ پاک سے مانگنا اتاریں گے اللہ پاک ہی میں اور آپ تو کوشش کریں گے اپنے اندر بھی اتارنے کی اور دوسروں میں سب سے اہم چیز یقینوں کی تبدیلی ہے غلط یقین اندر سے نکل جائے صحیح یقین اندر اتر جائے غلط یقین کیا ہے اللہ کے غیر سے ہونا جو کچھ بھی ہونا اللہ کے غیر سے اس نے سمجھا ہے یقین کرتا ہے کہ وہاں سے یہ ہو جائے گا وہاں سے یہ یہی غلط یقین اللہ جل جلالہ کی ذات علی سے ہونا اللہ پاک کے ارادے سے ہونا اللہ پاک جو چاہے گا اپنے ارادے سے کرے گا وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں سب اسی کے محتاج ہیں یہ یقین اندر اتارنا ہے اور اس پہ بہت محنت لگے گی یقین درست کرنے پہ بڑی محنت چاہیے میں اور آپ اس کو سرسری نہ سمجھے ایک ہے یقین کے بول یقین پر بیان تقریر ایک ہے یقین اترا ہوا ہونا ان دونوں میں فرق ہے تبلیغ کے بول تو بہت جلدی آ جاتے ہیں چھ نمبر دو دن میں بندہ سیکھ جاتا ہے اس پہ بیان بھی شروع کر لیتا ہے لیکن ان کی حقیقت اندر اترے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکے گا یہ اندر اتارنا ہے تو جہاں بھی ہم کل کو تشریف لے جائیں وہاں سب سے پہلے ایمان کی مجلسیں قائم ہوں ایمان کی باتیں ہوں ایمان کی باتیں ہوں وہ محنت جس سے ایمان قوت پکڑے اللہ پاک نے بھی مکہ مکرمہ میں وہ ایسے اتاری ہیں جن سے ایمان عمر پکڑتا ہے نماز مکہ مکرمہ کی زندگی میں اخیر میں آئی سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے سب سے پہلے اور وہ بھی مکہ مکرمہ کی زندگی کے اخیر میں آئی ہے طائب سے واپس آ کر پھر معاج والی رات بارہ سال کے بعد آئی ہے کوئی کہتے ہیں نو سال کے بعد دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ امام القبیہ تین سال تک چھپکے چپکے دعوت دیتے رہے عام اعلان نہیں کیا عام لوگوں کو کوئی خبر نہیں چپکے سے بات کی حضرت خدیجہ سے ابو بکر سے حضرت علی سے اور ایسے چپکے چپکے تین سال تک پھر حکم ہوا کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے آپ نے سفا پہاڑی پہ سب کو جمع کر کے پھر دعوت دی تو یہ بیچ میں تین سال کا وقفہ ہے اس لیے کچھ کہتے ہیں بارہویں سال نماز فرض ہوئی کچھ کہتے ہیں نو سال بات ایک ہی ہے مکہ مکرمہ کی زندگی کے اخیر میں نماز آئی ہے اور روزہ یہ مدینہ منورہ سن دو ہجری میں روزہ فرض ہوا زکات چار ہجری میں حج نو ہجری میں فتح مکہ کے بعد حدود اور قصاص چوروں کی سزائیں زانیوں کی سزائیں اس کی, اس کی حدود یہ مدینہ منورہ میں پردے کے احکام مدینہ منورہ میں شراب اور جوئے کی حرمت یہ مدینہ منورہ میں تو مکہ مکرمہ میں کیا تھا یہ سوچو مکہ مکرمہ میں کیا تھا مکہ مکرمہ میں اس قسم کی آیتیں آ رہی تھیں، جن سے اللہ پاک کی قدرت سے ہونا یہ ظاہر ہو اللہ پاک کا کرنا اللہ کے ارادے سے ہونا یہ ظاہر ہو پاکام ابھی نہیں ہے اللہ پاک کی قوت اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی کبریائی یہ دلوں میں اترے یہ مقام مکرمہ میں تھا مثال کے طور پر کچھ آیتیں ارض کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی اب اس میں نماز روزے کا ذکر نہیں آنا جو جب ہم ایتیں پڑھوں گا اس میں حج ذکاة اس کا ذکر نہیں آنا اس میں کیا آنا ہے اللہ پاک کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں تن تنہا کرتے ہیں کرنے میں کسی کے محتاج نہیں بہ نظر خانہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو بارشیں اتارتا ہے بات اس کے کہ وہ مایوس ہو گیا بارش کو دیر ہو گئی کہ بارش تو اب آتی نہیں ہے پھر اللہ اتارتے اللہ وہ ذات ہے اللہ ٹھنڈی رحمت رحمت ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے وہ ہے اللہ وہ ہے اللہ جعل اللیل لباسا سباتا جعل وہ ہے اللہ جس نے نیند کو آرام کی چیز بنا دیا رات کو لباس بنا دیا چھپانا بنا دیا لباس بندے کو چھپاتا ہے وہ اللہ جس نے دو بحر چلا دیے بیچ میں پردہ حائل کر دیا ایک ایک طرح میٹھا پانی دوسری طرف کھاری وہ ہے اللہ اللہ من وہ اللہ ہے جس نے تم کو ذوف سے پیدا کیا قوتم قوت و شیبہ پھر قوت کے بعد ضعیب کر دیا ذوف سے پیدا کیا منی کے قطرے سے پیدا کیا پھر پھر جوان بنا دیا یہ کہتا ہے, تو مجھے جانتا نہیں ہے میں تیری ایسی کر دوں گا یہ ہے انسان اور تھوڑے دنوں کے بعد یہی ایسی تحسی کرنے والا کہتے مجھے اٹھائیو پکڑ کے اس کو لے کے چلتے ہیں لے کے بٹھاتے ہیں چار پئی پہ خود بیٹھ نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا یہ ہے وہ اللہ وہ اللہ اللہ البی خالق کا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ثم مزا پھر تمہیں روزی دی ثم پھر تمہیں موت دے گا ثم پھر تمہیں زندہ کرے گا وہ ہے اللہ نبیوں کی شروع شروع والی دعوت اللہ پاک عظمت اور بڑائی دلوں میں اتارنے والی یہ ہوتی ہے کیا دیکھتے نہیں وہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا آسمان کیسے بلند کیا گیا زمین کیسے پھیلائی گئی پہاڑ کیسے بنائے گئے تمہارے اوپر یہ پرندے اڑتے ہیں ان کو نہیں دیکھتے کس اللہ نے ان کو اڑایا ہے پرندوں کو وہ ہے اللہ پھر وہ ایتے آ رہی ہمیں بھی نکلنے کے بعد سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی والی باتیں کرنی ہیں ایمان کی مجلسیں قائم کرنی ہے وہ آیتیں آ رہی اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ما من قتمیر کھجور کی گڈلی کے اوپر کھجور پھر اس کی گڈلی پھر اس کے اوپر ایک پتلا سا پردہ ہوتا ہے چھلکا جو تازہ کھجور کھائیں تو گٹلی پہ وہ نظر بھی نہیں آتا دو چار دن یہ گٹلیاں پردہ ظاہر ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں تو یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں وہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر چھلکا اس کے بھی مالک نہیں یہ ایتیں آ رہی مکہ مکمہ کافروں کے امال جو یہ بتوں سے مانگتے ہیں یہ بتوں سے آگے یہ سراب ہے سراب کا شرابی اس کو پانی سمجھتا ہے دھوپ میں چمکتا ریت ایسے لگتا ہے جیسے پانی جب وہ چاہتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا حتی جاہو لم جا جدیا پھر کچھ بھی نہیں تو وہ ایسے آ رہی کئی وہ آیتیں آ رہی لوگوں مثال بیان کی جاتی ہے کان لگا کے سنو دھیان سے سنو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سارے جمع ہو جائیں مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے مطلوب اللہ کے غیر سے مانگنے والا طلب کرنے والا یہ بھی ضعیف اور جس سے طلب کر رہا وہ بھی ضعیف ما قدر اللہ حق کا قدری اللہ کی قدر تو کی نہ جیسا قدر کرنے کا حق تھا یہ کچھ اس قسم کی آیتیں شروع شروع میں آ رہی تھی کہ اللہ کے غیر سے اللہ کے بغیر جہاں جہاں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے, اس نظر کا ہے. یہ شراب ہے کہیں کہہ رہا اللہ پاک جیسا کوئی پانی پہ چلا جائے پانی کو کہے آجا آجا پانی اڑ کے میرے मेरे میں में आ जा گیا پانی نیچے ہے رسی ڈول ہے نہیں کہتا آ جا میرے मेरे میں پانی पानी। لوگ فاہو وہ ماہ ہوا بھی بال وہ پانی اس کے منہ کو آنے والا نہیں ہے جیسے یہ کنویں کا پانی اڑ کر اس کے منہ میں نہیں آتا ہے اسی طرح اللہ کے غیر جہاں جہاں امید کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں ہونا کرنے والے اللہ پاک ہیں تو مجھے آپ کو جہاں بھی جائیں جماعتوں میں جائیں واپس آئیں گھروں میں بیٹھیں اپنی مجلسوں میں بیٹھیں ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا دکھائی دے ہاں رات دن اللہ کے غیر سے ہونے کی تردید ہو اللہ کے بغیر یہ اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا یہ تو ایسے سنا دی آپ کو اب حدیثیں سن لو حضرت عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ردیف تھے ردیف ہاں ردیف کہتے ہیں ایک سواری پہ دو سوار ہوں تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں میں امام الانبیاء کا ردیف تھا آپ نے مجھے فرمایا غلام اے اے تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی اس کے عوامر کی, دین کی، روزے حاج زکاة، ذکر عبادت کی تو ان چیزوں کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا ہر پریشانی سے مصیبت سے دشمن سے اللہ پاک تیری حفاظت کرے تو اللہ کی حفاظت کر اس کو اپنے سامنے بس اللہ کوئی چیز مانگنی ہو اللہ ہی سے مانگ وہ اجازت انتا بس اگر کوئی مدد چاہنی ہو اللہ ہی سے مدد چاہ واہ ان تباہ خوب دھیان سے سن لے جان لے بیدار ہو کے جان لے سمجھ لے سن لے اگر پکی بات یہ ہے انا تحقیق کے لیے آتا ہے اگر پوری کی پوری امت ان المتا پوری کی پوری امت امت کے شرما فلام یہ استغراق کے لیے سب کو جمع کرنا ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے نفع پہنچانا ہے ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفے کے جو اللہ پاک نے تیرے لیے لکھ دیا ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں والا وج تما ہوا اگر وہ سارے جمع ہو جائیں کہ تجھے کچھ زرر پہنچائیں نقصان پہنچائیں ساری امت جمع ہو جائے لم یزرو نئی نقصان پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ جل جلالہ نے تجھ پہ لکھ دیا تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہو اس کے علاوہ ساری گمت ذرہ برابر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتے اب بتاؤ اب بتاؤ اور اللہ جل دلالو اپنے سے مانگنے کے لیے اپنے خزانے بتاتا ہے کہتا ہے لو ان اولکم و آخرہ و انسا کم و جنا کم کام واحد بس علونی تو کلا انسان تو اللہ الہ ادخل البحر اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے تمہارے انسان تمہارے جنات یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں بھائی دائیں بائیں دیکھو کچھ گردنے قریب جھکی ہوئی ہیں دائیں بائیں ذرا گردن اس کی بھی سارے مجمع سے گزارش ہے بیٹھنا چستی سے فیصلہ کر کے بیٹھنا ہے میں نے سونا نہیں ہے سونا یہ پسندیدہ نہیں ہے دو بیٹھ جائیں اور آزم کرے دو اور بھی اچھا ہاں اشاد فرمایا کس سب پہلے تمہارے آدم علیہ السلام سے لے کر اور پچھلے قیامت تک اور پھر انسان اور جنات سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ مجھ سے مانگیں میں سب کی مانگ پوری کر دوں میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی دبو کے نکالنے میں آئے گی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی سارے نبی مانگے سارے بلی مانگے سارے صحابہ مانگے سارے انسان مانگے سارے جن مانگے سب مانگے اللہ ایک ہی وقت میں دے دیں. ہاں. ایک ہی وقت میں دے دے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنے سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالی تو وہ اللہ اس اللہ سے مانگ کے اپنی حاجتیں پوری کرانی ہیں یہ سیکھنا ہے اور یہی پوری امت کو اس پہ ڈالنا ہے نبیوں کی سب سے پہلی محنت یہ ہوتی تھی صحیح یقین کی کہ اللہ کے غیر سے اللہ کے بغیر نفع نہیں ملے گا اللہ کا ارادہ ہوگا پھر ملے گا ورنہ یہی چیز نقصان کا باعث بن جائے گی اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوا تو اس لیے سب سے پہلے میں اور آپ اپنے اندر یہ اتارنے کی ہم سب کوشش کریں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں ان کو ایمان کی باتیں کرنے پہ لگائیں سب کو ایمان کی باتیں کرنے پہ یہی بولنا یہی سننا یہی سوچنا اس پہ لگا میں یقین ٹھیک ہو جائے نا یقین ٹھیک ہو جائے سارے مسائل جو بگڑے ہوئے ہیں نا یہ حل ہو جائیں اللہ سے ہونے کا یقین ہو ساری لڑائیاں ختم اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین ہو گھر گھر لڑائی پھر باپ بیٹے کی بھی لڑائی ہو سکے بھائیوں کی لڑائی ہو ماں بیٹی کی لڑائی ہو یقین پیسے پہ ہے یقین سونے چاندی پہ ہے یقین اسباب پہ ہے وہ بھی چاہتا ہے اسباب میرے ہاتھ میں ہو وہ بھی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں ہو اس لیے لڑیں گے اور اللہ پاک نے انسان میں تما اتنی لگا دی ہے ساری دنیا بھی ایک کو دے دو پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتا ہے اتنی تما رکھ دی ہوئی دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی وادی کہتے ہیں تو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں وہاں اپنے سبزیاں اور گندم غلے مکئی جوار باجرہ کھیتیاں وہ کرتے ہیں ادھر بھی پہاڑ ہے اور ادھر بھی پہاڑ ہے بیچ میں خالی جگہ ہے یہ ساری برد سونے سے اتنی اور بردو یہ تیسری وادی کی فکر میں لگ جائے گا حالانکہ اتنا سونے کو کر نہیں سکتا کچھ بھی وادی سونے کی تو جب یقین ان چیزوں پہ ہوگا پھر لڑائیاں پھر چوریاں اور ڈکیتی اور دھوکے ملاوٹ ہر چیز یقین کی خرابی یقین درست ہو گیا میری زندگی اللہ بنائے گا اپنی قدرت سے بنائے گا نیک اعمال پہ بنائے گا ایمان پہ بنائے گا اچھے امال پہ بنائے گا پھر نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ختم پھر کوئی لڑائی نہیں اب حدیثوں سے کچھ واقعات بتا دیتا ہوں جو ہم نے صحیح صحیح یقین پیدا کرنا اس کی سب سے پہلی محنت ہوگی وہاں جا کر ہاں سب سے پہلی ہو حجی سے پاک میں ایک واقعہ آتا ہے ایک بندے نے زمین بیچی یہ متفق کن الح واقعہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں بخاری شریف مسلم شریف دوسرے نے خریدی خریدار نے پیسے دے دیے زمین والے نے زمین کا قبضہ دے دیا وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر اب خریدار نے زمین میں کام شروع کیا اندر سے سونے کا بھرا ہوا گھڑا متکا سونے کا بھرا ہوا نکل آیا یقین اس کا ٹھیک تھا کہ زندگی سونے سے نہیں بنتی زندگی اللہ کے بنانے سے بنیں گی میں حق کے بغیر نہیں اس کو قبول کروں گا اس نے سوچا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں یہ سونے کے تو پیسے دیے ہی نہیں میں نے یہ سونا اس زمین سے بھی کہیں زیادہ قیمتی تھا بڑا ہوا گھڑا سونے کا یہ تو اس زمین کی قیمت سے کئی گنا بڑا میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تو یہ میرا حق نہیں ہے یہ اس زمین والے کا حق ہے جس نے زمین بیچی ہے اس کے پاس پہنچ گیا آج بھی یہ دیکھ سونے کا گھڑا نکل آیا میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے یہ سونے کا گھڑا نہیں خریدا اس کے پیسے نہیں دیے تو یہ تیرا حق ہے اپنا گھڑا اٹھا کے لے جا اب زمین بیچنے والا اس کا یقین بھی ٹھیک تھا وہ اس نے کہا بے ات الگافی ہا میں تو جس حال میں یہ زمین تھی زمین تجھے دکھا دی جو کچھ یہ زمین جو اس میں ہے سب کچھ بیچ چکا جس حال میں زمین دکھائی ہے لکڑی کنکر پتھر شیشہ جو اب اس میں سے نکلے گا میں تو اس حال میں زمین تجھے دکھا کے بیچ دی اب یہ میرا حق نہیں ہے مطلب اس کا یہ بیچنے سے پہلے ہوتا تو ٹھیک تھا اب تو میری ملک سے یہ نکل گئی میں نے اسی حال میں بیچی ہے سمجھ بھی آتی ہے اب اس میں سے ایک ایک پتھر کو نکال نکال کے اس کے پاس جائے گا کہ یہ پتھر نکل آیا یہ لکڑی نکل آئی یہ اس حال میں بیچنی بات ختم ہوگی اب یہ تیرا حق ہے اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا وہ کہتے ہیں میرا حق کیسے ہو گیا میں پیسے نہیں دیے اس کے کی. پھر کیسے حق ہو گیا وہ کہتے میرا حق کیسے ہو گیا میں اس سال میں بیچ چکا اب میری ملک سے نکل گئی تیری ملک میں آ گئی دونوں چلے گئے کازی کے پاس اب ہم بھی جاتے ہیں فرق سمجھ لیں فرق ہمارا یقین چیزوں پر ہے لڑتے ہیں وہ کہتا ہے یہ چیز میری وہ کہتا ہے میری قاضی صاحب فیصلہ کرو اب یہ کہتا ہے یہ چیز اس کی وہ کہتا ہے اس کی قاضی صاحب فیصلہ کرو دونوں نہیں لیتے اب قاضی صاحب بھی صحیح یقین والا تھا اگر بگڑے ہوئے یقین والا قاضی صاحب ہوتا تو کہتا لو تمہارے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے ہم کس لیے بیٹھے لاؤ مٹکا لے آؤ ہاں. ہم نے خام اتنی کوشش کر کے ہاں کاجی بنے اتنی محنتوں اتنا پڑا ہے اور یہ کر کے بنے لے آؤ اور تمہارا مسئلہ حل ہو گیا جاؤ آرام سے سو جاؤ نہیں اب تیسرے کسی کو تو دے نہیں سکتا صاحب معاملہ تو یہ دو ہیں اور وہ لینے کو تیار نہیں اور قاضی بھی لینے کو تیار نہیں پھر قاضی صاحب نے ان سے پوچھا ایک سے بھی تیری کوئی اولاد ہے اس نے کہا بیٹا دوسرے کو کہا تیری اس نے کہا بیٹی قاضی صاحب کہتے ہیں ان دونوں کا نکاح کر دو یہ مٹکا انہیں دونوں کو دے دو سونا دونوں کے گھر رہ گیا اور دو خاندانوں کی آپس میں رشتہ داری قائم ہو گئی تعلق سسرال والا ہاں، سمجھی والا تعلق دونوں کا قائم ہو گیا یہ کب ہوا جب یقین ٹھیک تھا یقین بگڑا ہوا ہو حضرت عیسائی علیہ السلام جا رہے ان کے ساتھ تین آدمی راستے میں سونے کی دو اینٹیں پڑی ملی عیسیٰ علیہ السلام نے تو چھیڑا نہیں کہ یہ دنیا اس کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں اسی طرح چلے گئے یہ تین آدمیوں کا یقین خراب تھا یقین سونے پر تھا تھوڑی دور جا کے نبی کو کہتے جی ہم نے تو ادھر جانا ہے اور بہانہ لگا کے نبی کو چھوڑ کے واپس پیچھے اینٹوں پر تینوں جمع ہو گئے اور کہنے لگے اینٹیں دو ہیں ہم تین ہیں, کیسے تقسیم ہو پھر ایک بولا تو چلو یار پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر تقسیم کریں گے تو آپس میں جان بوجھ والے واقف کار کھانا کون لائے گا ایک بولا میں لاتا ہوں وہ کھانا لینے چلا گیا دوسرے نے یہ دو پیچھے رہ گئے ایک نے دوسرے کو کہا بھئی ہم تین ہیں اینٹیں دو ہیں تقسیم ٹھیک نہیں ہے اگر وہ کھانا لے کے آئے تو اس کو ہم دونوں مل کے مار دیں اور ایک اینٹ تیری ایک میری دوسرے نے کہا بھی بڑی اچھی یہ تو بڑی اچھی بات ہے دیر خواہ خبر آتا یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک ہے دونوں اس کے مارنے پہ مد متفق ہو گئے اور تھا وہ بھی غلط یقین ہوا نا اس نے کہا اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو زہر والا کھانا کھلا دوں دونوں مر جائیں گے دونوں اینٹیں میری کھانے میں زہر ملا کے لے آیا کھڑے ہوئے دونوں نے اس کو مار دیا کھانا کھایا دونوں مر گئے اور اینٹیں پڑی ہیں عیسا علیہ السلام شام کو واپس گزرے اسی طرح پڑی ہیں اور وہ دونوں, تینوں مرے پڑے یقین خراب ہوگا عمل ٹھیک ہو نہیں سکتا لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی ہر ایک کا یقین تو چیزوں پہ کبھی آپ فساد ختم نہیں ہو سکتے ہاں اس لیے نبیوں کی سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی بناتے ہیں نیک اعمال پہ بناتے ہیں اللہ پاک زندگی بگاڑتے ہیں برے اعمال پہ بگاڑتے وہی قبیلے اوس اور حضرت مدینے میں دو قبیلے تھے ہر سال ان کی لڑائی ہوتی رہتی عرب میں دو قبیلے اور تھے بڑے بڑے بنو بکر بنو تغلب ہر سال ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ چالیس سال لڑائی رہی اب وہی وہی لوگ جب اسلام میں آئے نبی علیہ السلام والی محنت ہوئی قرآن اترا نبی علیہ السلام نے پڑھ پڑھ سنایا اب وہی ایسے ہو گئے کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا رہے خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلا رہے پھر یہ ایسے ہو گئے اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلی محنت یقینوں کی تبدیلی یہ کرنی ہے رات دن صحیح یقین کو بولنا ہے سننا ہے سوچنا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے کریں گے کوشش انشاءاللہ ہاں اس کو سرسری نہ سمجھنا دنیا کا فساد ختم ہو نہیں سکتا جب تک یقین صحیح نہ ہو آج ہم عام انسان اس دھوکے میں ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے کہتے ہیں حکومتوں نے حکومت بدل دو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں آہ. پھر وہ حکومت بدلتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ حکومت بھی نہیں ٹھیک آہ. اس کو بھی بدلو مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا کچھ نہیں ہے हाँ. حکومتوں کے بدلنے سے مسائل حل نہیں ہوتے پریشانیاں نہیں جاتی آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں چھوٹی حکومتوں والے بڑی والے تھوڑے مال والے بڑے مال والے چھوٹے اسباب تھوڑے اسباب والے بڑے سب پریشان ہیں ہاں مغربی قومیں جن کو یہ مشرقی قوموں والے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہ تو خود کشیاں کر کر کے مر رہے ہر ہر بازار میں پاگل کھانا ہے نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے کتوں سے دل بہلاتے ہیں کتوں سے ہر ایک کے پاس کتا ہے عورت کے پاس کتا ہے مرد کے پاس کتا ہے پریشان ہے نمبر ایک نمبر دو وہ پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں پریشانی تو ایسی چیز ہے نہیں کہ بندہ کہے کہ مجھے پریشانی رہنا چاہیے پریشانی سے تو آدمی نکلنا چاہتا ہے یہ دو باتیں تو متفق کون الح ہے سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہے اور سب جانتے ہیں کہ نکلنا چاہتے ہیں اس کے آگے تین چیزیں ہیں وہ دھیان سے سننی وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں نمبر دو یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں نمبر تین یہ نہیں جانتے کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے ان تین باتوں کے اندر عام لوگ دھوکا کھائے ہوئے کوئی کہتا ہے پریشانیاں امریکہ سے آ رہی ہیں. ایسی کیسی امریکہ کی ساری دنیا کے آدمی کسی کو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم حدیث سنا چکے ساری دنیا والے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے ہم حدیث سنا چکے ہاں. کچھ نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہودیوں سے آ رہی ہیں کوئی کہتا ہے ہندوؤں سے سکھوں سے آ رہی ہیں کوئی کسی کو کوئی کسی کو کچھ نہیں ہے پریشانیاں اللہ پاک سے آ رہی ہے من جانب اللہ نمبر دو کیوں آ رہی ہیں پورے اعمال اوپر جاتے ہیں ان کے نتیجے میں پریشانیاں نیچے آتی ہیں ہاں برے آماد اس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں جب دیکھو اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے اللہ سالمی ظالموں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جب ہم نے آسمانوں پر ظلم کو بھیجنا ہے تو آسمانوں سے لانت نیچے آنی ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اسی طرح جھوٹوں پر بھی لانت آتی ہے لانت ہم نے آسمانوں پہ جھوٹ بھیجنا ہے آسمانوں سے لانت آنی ہے ظلم بھیجنا ہے آسمانوں سے فیصلہ آئے گا وہ کبالی کا نولیمین ہم ظالموں کے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کرتے رہتے ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حاکم آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں من جان بلا فیصلے ہوتے ہیں یہ بندے ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر ظالم حاکم لایا جائے یہ قرآن ہے آٹھوں پارہ ہم مسلط کرتے ہیں ظالموں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں سود کھانا عام ہو گیا تو اللہ کا سود کھاروں کے ساتھ اعلان جنگ ہے فضن بحر بین اللہ و <وَرَسُولِي> اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ پاک انسانی شکل میں آ کے مقابلے میں آ کے جنگ نہیں لڑے گا ہاں اس کے اور طریقے ہیں وہ آسمانوں سے عذاب بھیجے گا طرح طرح کے عذاب بھیجے گا مصیبتیں بھیجے گا فساد اوپر گیا فساد فساد والے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اللہ فساد والوں سے نہیں محبت کرتا تو پریشانیاں برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں حکومتوں کا بدل دینا پریشانیوں کا حل نہیں ہے چاہے ایک مرتبہ کہہ کے کہ یقین بنا لو چاہے ستر ہزار مرتبہ کہہ لو پریشانیوں کا حل حکومت بدلنا نہیں اعمال بدلنا حل ہے جب آسمانوں پہ اچھے اعمال جائیں گے لوگ مسجدوں میں آ کے تعلیم کے حلقے ذکر کے حلقے ان میں بیٹھیں گے ان پر رحمت آئے گی آ رہا تھا عذاب ظلم کی وجہ سے لانت انہوں نے عمل بدلا اور اوپر سے آ گئی رحمت نصل علیہم مسکینہ مرحمہ حفت حم الملائی کا بذاکر یہ حل ہے اچھے اعمال صبر اوپر جائے گا ان اللہ معلوم اللہ ساتھ ہو جائے گا تقوی اوپر جائے گا یہ متقی بنیں گے تقوی اختیار کریں گے ان اللہ مال متقین نیک اعمال اختیار کریں گے ان اللہ علام المحسنین یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے حدیثیں سنائی جا رہی سے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ کہ فلاں جگہ سے مصیبت آ گئی یہ فلانے نے ایسا کر دیا فلانے نے کچھ نہیں ہے اپنے امال کی وجہ سے ہم نے خود کیا ہے جو کیا ہے خود کیا ہے پندرواں پارا پہلا پہلا رکو میں پارے کاک کا نے پہلے نبیوں میں کسی کتاب میں اتارا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے دو مرتبہ زمین میں فساد مچانا ہے اللہ پاک کو تو قیامت تک کے احوال کا پتا ہے اللہ پاک نے اپنے نبی کو خبریں دیں قیامت کے قریب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کے لیے تو تینوں زمانے برابر ہیں تو تم نے یہ کرنا ہے ہاں اور سرکشی کرنی ہے پھر بہد اولا ہما جب پہلا وعدہ آیا بحسنا شدید وعدہ آیا ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کیا بھیجا کون سا الی شدید جو سخت حملے والا ہاں وہ گھروں میں داخل ہوئے اجاسو دیار گھروں کے اندر گھس کر قتل عام کیا ہاں جالو بتایا جاتا ہے تفسیروں میں جالوت ظالم کافر مسلط کیا مسلمانوں پر یہ باتیں اچھی طرح سمجھنی ہے اور موت تک یاد رکھنی ہے والوں کو بھی وسیعت کر جانی ہے کہ امال صحیح بنانے ہیں ایمان بنانا آمال بنانے پھر کامیابی ملنی ہے ورنہ دھوکا ہے ہاں پھر اللہ پاک کہتے ہیں تما ددنا لکمل کر ہم نے تمہاری باری لگا دی ہاں ہم ددنا کم بھی ہم تمہاری مال دے کر اولاد دے کر تمہاری قوت بنا دی تمہاری مدد کر دی اکثر پھر تمہیں اکثریت والا بنا دیا اکثریت تمہاری بیٹے بیٹے دیے تمہیں جب انہوں نے تمہیں قتل کر کے گھروں میں داخل ہو کر تمہاری قوت کمزور کر دی پھر ہم نے تمہیں تمہاری باری آئی ہم نے بیٹے دیے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے, بیٹے, بیٹے اور مال دیا مال ہی مال مال کثیر دے دیا اکثریت تمہاری ہو گئی پھر کیا ہوا جب تم نے دوسری مرتبہ فساد مچایا دوبارہ پھر تم بگڑے پھر بگڑے بہاد الآلی سوجو حکم ولید خل مسجدہ کما داخل اب والا مر پھر دوبارہ پھر تم نے فساد مچایا پھر ہم نے وہی کیا تاکہ تمہارے چہرے بدلے مشر میں داخل ہو اور تمہارا تحس نہ ایسا کر دیا ہاں دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا اب پھر اللہ پاک کہتے ہیں ہسا رب کم اب اللہ دو مرتبہ تمہیں سزا دے کے تمہاری سرکشی تمہاری بغاوت اس فساد مچانے کی وجہ سے سزا دے کر اب اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کو آیا ہے الفاظ سن کے ترجمہ سمجھیں ہسا رب کم ائی یا اب اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کو آیا ہے لیکن ایک بات قیامت تک کے لیے بتا دی وہ انہوں تم اگر تم دوبارہ فساد کی طرف لوٹے تو ہم بھی دوبارہ عذاب کی طرف لوٹیں گے وہ انہوں تم اگر تم دوبارہ لوٹے پھر ہم بھی دوبارہ لوٹیں, لوٹیں گے یعنی اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر فساد مچایا سرکشی کی ہم پھر کسی ظالم کو مسلط کریں گے قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا کہ جب انسان فساد پہ آئیں گے اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے سرکشیاں کریں گے ہم ظالموں کو مسلط کریں گے یہ ہے ضابطہ جو ہم پہلے عرض کر چکے یہ مسائل پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں ان سے نکلنے کا حل کیا ہے راستہ کیا ہے میں فرمانیوں کی وجہ سے آئی تھی فرمامبرداریاں فرمامبرداری کرنا ان سے نکلنے کا راستہ ہے اور راستہ کوئی نہیں چاہے حکومتوں کی ساتھ پشتیں قبروں سے نکل کے آ جائیں جب ان کے برے اعمال اوپر سے اوپر جائیں گے اللہ نے ان کے حالات بگاڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ساتھ پشتے حکومتوں کے ان کے حالات بنا دیں گے اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہے ہاں اس سے بڑی بھی کوئی نادانی ہے. اس لیے میری اور آپ کی محنت جہاں جہاں ہم کل کو جائیں جس بستی میں جس جگہ بیٹھیں ایمان بنانے کی باتیں کریں اور ان کو بھی ایمان بنانے کے راستے بتائیں ایمان بنتا کیسے ہے ایمان قوت کیسے پکڑتا ہے یہ بتائیں یہ بتائیں باقی سب دھوکا ہے باقی سب دھوکا ہے باقی سب دھوکا ہے باقی سب دھوکا ہے, سب دھوکا ہے. ایمان بننے کے لیے چار طرح کے راستے عرض ہیں سب سے پہلے نبیوں کے واقعات بولنا سننا سوچنا خاص طور پہ وہ واقعات جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نبیوں کی غیبی مددیں کی ہے ظاہر کے خلاف ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن اللہ کے فیصلے سے نتیجہ کچھ اور آ رہا ہے یہ بولیں گے تو ایمان بڑی جلدی قوت پکڑے بہت جلدی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا ظاہر کے خلاف اب پتہ چلے گا کہ اللہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیرو چھوڑی پھیری اللہ نے بیٹے کو زبا ہونے نہیں دیا ظاہر کے خلاف اب پتہ چلے گا چھا اللہ کرتے ہیں اپنی قدر سے کرتے ہیں ایمان بنے گا بڑی جلدی حکم دیا بیوی بی بی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی ذرات کوئی کھیتی نہیں کچھ نہیں وہاں چھوڑ کے آؤ وہ چھوڑ کے آؤ اب ان شام سے چلے سر سب زمین باغات والی کھیتوں والی پھلوں والی اور پہنچا کے چھوڑ دیا پہاڑوں میں جہاں ایک کترا پانی نہیں ایک دانا گندم چوجوار باجرا چاہ زندگی کی کٹ نہیں, نہیں وہاں چھوڑایا موت کی بڑی چیزیں زندگی کی کچھ نہیں وہاں چھڑایا پانی ختم ہو مر جائے کھانا ختم ہوگا مر جائے گی شیر چیتا بھیڑیا آئے گا کھا جائے گا دشمن آئے گا اکیلی اور عزت خراب کرے گا اکیلی عورت دشمن کے آگے کیا کر سکتی ہے خطرات ہی خطرات میں چھوڑا دیا لیکن اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ نہیں نقصان ہونے دینا کوئی نقصان نہیں ہوا وہیں سے زمزم وہاں قبیلہ اور جہاں ایک گھر کے پلنے کا سامان نہ تھا, وہاں لاکھوں کے پلنے کا سامان کر دیا چیر بسا دیا لاکھوں حاجی جاتے ہیں کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھوکے مر گئے یہ تو سنا ہوگا کی وجہ سے ایک دوسرے کے نیچے دب کے مر گئے لیکن بھوکے مرے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جی ان کو روٹی نہیں ملی بھوکے مر گئے نہیں نبیوں کے واقعات جو ظاہر کے خلاف یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے سمندر کے کنارے پہ پہنچا کر خشکی میں ان کو پھینکوایا ہاں ظاہر کے خلاف موسا علیہ السلام کو کب پانی پہ لاٹھی مارو بارہ راستے پانی پہ تو بارہ کروڑ لاٹیاں مار لو ایک راستہ بھی نہیں بنتا لیکن جب اللہ چاہے پھر بنیں گے بارہ رستے پتھر پہ لاٹھی مارو بارہ چشمے پتھر پہ تو بارہ کروڑ لاٹیاں مار لو یوں پانی بھی نہ نکلے ایک کترا بھی نہیں یہ بارہ چشمے کیسے نکل آئے یہ اللہ کرتے ہیں اپنے قدرت سے یوسف علیہ السلام کو کویں میں ڈال کے چلے گئے اللہ نے کنویں سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھا کر ان کو بھکاری بنا کے یوس علیہ السلام کے در پہ کھڑا کر دیا کہتے ہیں تصدق کالین ہمیں کچھ پیسے ہیں ان کا بھی غلہ دے دو یہ بھائی کہہ رہے ہیں یوس علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہاں اور باقی کچھ صدقہ کا بھی دے دو کچھ پیسے ہیں لیکن پیسے تھوڑے ہیں تو پیسوں کا بھی تھوڑا دے دو اور پیسوں کے علاوہ صدقہ بھی دے دو یہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے ہاں کہ آج یوسف کے دانے دیے ختم کر دیے کنویں میں پھینک دیا یہ نہیں پتا تھا دانے اپنے ختم ہو جانے ہیں. یوسف کے پاس دے کے جانا لینے کے لیے جانا پڑے گا یہ ہے اللہ کرتے کے یقین بنانے کے لیے جہاں جہاں ہم چاہیں ان چیزوں کے تذکرے کریں نمبر دو صحابہ کے واقعات صحابہ کے واقعات خاص طور پہ جو ظاہر کے خلاف اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا وہ واقعات ان کا تذکرہ کریں ہر مجلس میں دودھ کا ایک پیالہ ستر بندے پی گئے تین سو تیرہ ہتھیاروں کے بغیر تھوڑے بہت ہتھیار اور ایک ہزار لوگ ہتھیاروں والے ان پہ غالب ہو گئے غزوہ موتا متا دو تین ہزار دو لاکھ پہ غالب ہو گئے دو سو ہزار پہ موتا میں ساٹھ آدمی گیر ماٹھ ہزار پہ غالب کر دیے اللہ نے اتنا یقین بن چکا تھا صاحبہ کا خالد کہتے ہیں مجھے ساٹھ ہزار کے مقابلے میں اکیلے بھیجو امیر نے کہا نہیں کہا چلو پانچ اور دے دو چھٹا میں نہیں چلو انتیس اور دے دو تیس ہوں میں نہیں چلو انچاس اور دے دو ساٹھ ہوں میں امیر صاحب نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے باقی یہ تو مشہور کر دیا نا وہ ساٹھ ہزار ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں میں ذکر کرتا ہوں میں زندہ ہوں یہ ہمیں تو کسی جگہ ملا نہیں یہ جملہ کہ میں ذکر کرتا ہوں میں زندہ ہوں وہ ذکر نہیں کرتے وہ مردے ہیں ہمیں تو یہ جملہ ملا نہیں ملے تو کسی کو تو ہمیں بھی بتا دینا کسی کو پتا ہو یہ حدیثوں میں یا کسی جگہ ہے ان کا یقین یہ بن چکا تھا کہ کرنا اللہ پاک نے ہے نہ ہم نے کرنا نہ ہمارے ہتھیاروں نے کرنا کچھ نہیں ہے اللہ پاک نے کرنا ہے. اور اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو صحابہ کے واقعات بولیں پانی کے اوپر سے گزر کے بحرین چلے گئے بحرین والوں نے کشتیاں ہٹا لیں اللہ حضر نے اپنے لشکر کو کہا سم اللہ وقت کا اللہ کا نام لو سمندر میں گھوڑے ڈال دو راگی کہتے ہیں فسمینا وقت ہمنا ہم نے اللہ کا نام لیا اور گھوڑے سمندر میں ڈال دیے ماںفلا خفافی ابلی نا پانی نے ہمارے اونٹوں کے پاؤں نیچے سے بھی تر نہیں کیے پانی کے اوپر ایسے چلے گئے جیسے ریت پہ اور واپس بھی ایسے آ گئے ایک لشکر ایران چلا گیا ایک لشکر ایران چلا گیا پانی کے اوپر سے ایران والے کہنے لگے یہ تو دو آ گئے دو جن جن ہیں انسان نہیں ہیں یہ کہنے لگے مجھے کہیں سے موبائل کا یا شیشہ چمکنے کی نظر آیا ہے آپ سے گزارش ہے سارے مجمے سے کبھی موبائل کے ذریعے کسی جاندار کی تصویر نہیں لینی ہاں یاد رکھیے بچوں کی مرنے والوں کی تصویریں لیتے رہتے ہیں موبائل میں جاندار کی تصویر علماء کہتے ہیں چاہے موبائل کی ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری تصویریں ہاں کوئی فرق نہیں ہے اور تصویر والے بغیر حساب دوزخ میں جائیں گے ہاں جہنم سے گردن نکلے گی میں ہر اس شخص پہ مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج ہمارے اندر بد مزاجی نہیں ہونی چاہیے متکبر نہیں بن کے چلنا ہاں دوسروں کو ہاں برا بھلا کہنا اکڑ خاں بن کے بات کرنی ہرگز نہیں بغیر حساب میں جائے گے متکبرین بد مزاج ہر بندہ فیصلہ کرے میں آئندہ پوری زندگی متکبرانہ باتیں نہیں کروں گا بدمزاجی والی باتیں نہیں کروں گا میٹھی بات ہو میٹھی بات ہو توازو والی بات ہو چھوٹے بن والی بات ہو گردن دو آنکھیں فضائل میں لکھا ہوا ہے مجمے سے ایسے متکبر بد مزاج کو چون کے جن میں ڈال دے گی جیسے پرندہ دانا چاہتا ہے دوسری مرتبہ نکلے گی ہر اس شخص پر مسلطوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دی اللہ اور اس کے رسول کو ایزا پہنچائی یعنی جو کام اللہ کو ناپسند تھا جو کام اللہ کے نبی کو ناپسند پسند تھا وہ کر رہا ہے جن کو بھی چون کے بغیر حساب لے جائے گی تیسری پھر نکلے گی پھر تصویر والوں کو لے جائے گی ہاں جس جس کے موبائل میں جاندار تصویر ہو ابھی بیان ختم ہوتے اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ختم کرنا ایک بندہ بھی نہ چھوڑے اپنے پاس یہ خواہش پہ کن قابو پانا چاہیے جو جی میں آیا کر لیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کل پرس سے سن رہے ہیں حضرت کا خاص موضوع جی چاہی اور رب چاہی یہ یہی اسی میں سن رہے ہیں بھائی محمد عبد الباب صاحب بتا چکے کئی مرتبہ اسی میں رب چاہی اور جی چاہی جو جی میں آیا میں نے یہ کرنا ایسا نہیں کرنا ہاں ایک بندہ بھی ساری زندگی موبائل کے ذریعے ہو یا دوسرا کسی جاندار کی تصویر نہ لے ہماری طرف سے گزارش ہے حدیث اور حدیث سن لو اشد الناس عزاب یوم القیامہ المصورون سارے لوگوں سے شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں لیتے ہیں مصور لوگ ہمیں سوشی اللہ پاک نے دینی ہے کوئی ایسا کاروبار کرنا جس سے اللہ ناراض ہو اللہ ناراض ہو تو بات تو اور ہو رہی وہ بیچ میں تصویر کی بات آ گئی صحابہ کے وہ واقعات جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا ان کو بولے جہاں بھی جائیں جس مسجد میں جس دکان پہ خصوصی گشت عمومی گشت ایمان کی باتیں بولنا سننا کہنا نمبر تین موت کے بعد قبر میں حشر میں جنت میں دو میں کیا ہوگا مغیبات غیبی چیزیں اتنا تذکرہ کریں کہ بے دیکھی ہوئی چیز کا یقین دیکھی ہوئی کی طرح ہو جائے مثلاً میں مثال دے دیتا ہوں یہ سارا مجمع اس میں کتنے ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ شہر نہیں دیکھا مدینہ منورہ شہر نہیں دیکھا سعودیہ نہیں دیکھا اگر یہ اسی ممبر پر یہ سارے بیان کرنے والے بشران مشران بزرگ یہ آکے کے کہ مکہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں مدینہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں سعودی عرب دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے تو یہ مجمع یقین نہیں کرے گا سارے بزرگ کہہ رہے ہیں, اس ممبر پہ کہہ رہے ہیں. یہ کہیں گے یہ مشران کو کیا ہو گیا ان بزرگوں کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مکہ ہے ہی نہیں اس کو تو نے دیکھا ہے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہے ہے وہ کہتے نہیں ہے نہیں ہے دیکھا تو ہے نہیں لیکن بار بار ذکر کیا بار بار ذکر سنا ان ذکر کرنے سننے نے سن سن کے ایسا یقین ہو گیا کہ قسم کھا کے کہہ دے گا کہ مکہ مکرمہ دنیا میں ہے مدینہ بھی ہے سعودی عرب بھی ہے یہ ہے غیبی چیزوں کا اتنا تذکرہ کریں دل بول اٹھے گا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اور حشر کے میدان اٹھنا ہے حساب دینا ہے کوثر ہے اعمال نامے ملیں گے تلیں گے یہ سب کا یقین بیٹھ جائے گا تذکرے کرنے یقین پکا کرنے کا تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ چیزوں کو اتنا بولیں اتنا بولیں چوتھا طریقہ یقین کبھی کرنا اللہ کی ذات پر یہ جو کچھ نظر آ رہا زمین سے آسمان تک یہ بولیں گے یہ اللہ نے بنایا آسمان اللہ نے بلند کیا کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا چاند سورج ستارے اللہ نے بنائے دریا پہاڑ بادل بارشیں اللہ برسا رہا یہ درخت کھیتیاں اللہ اگا رہا کچھ نہ تھا ایک اکیلا اللہ تھا کچھ نہ ہوگا ایک اکیلا اللہ ہوگا اپنے قدرت سے سب کچھ کیا ہے نہ ہونے سے یہ ہونا کر دیا نہ ہونے سے دیکھو پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا اللہ نے پیدا کر دیا یہ کہاں سے پیدا کر زمین کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا اللہ نے پیدا کر دیا گلبلہ اٹھایا مکے کی جگہ سے ساری دنیا میں زمین پھیلا دی مٹیریل تو تھا ہی نہیں کسی مستری کو کہ مکان بنا دو وہ کہے گا اینٹیں لاؤ سیمت لاؤ سریا لاؤ لکڑی لاؤ ریت لاؤ یہ چیز لاؤ جس سے بنے گا کوئی چیز بھی نہیں ہے کیسے بنا دوں اللہ پاک نے بنا دی زمین کچھ نہیں تھا اللہ نے بنا دی کیسے بنا اپنی قدرت سے بنا دی ابھی اب ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا نہ ہونے سے اللہ پاک ایک وجود کھڑا کر دیتے ہمارے دیکھتے دیکھتے کیکر کا بیج زمین میں ڈالا وہ بیج گڑ گیا اس میں سے کونپل نکلی کونپل تو تھی نہیں پھر اس کو اس کی اس سے اتنی موٹی لکڑی اتنا موٹا اتنی موٹی کیکر اونچی پیدا کر یہ کہاں سے نکل آئی ہمارے سامنے شیشم کا درخت ٹالی کا شیشم کا چھوٹا سا بیج ہے اس میں سے اتنی موٹی ہاں یہ لکڑی کہاں سے آ گئی یہ سارے درخت ہمارے دیکھتے دیکھتے زمین کے اندر تو نہ کیکر ہے نہ کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ سارے پھلوں کی مٹھاس ساری لکڑی ہے زمین ہے زمین پھیکی پانی پھیکا دھوپ میں کچھ نہیں ہوا میں کچھ نہیں انہیں سے ایک درخت پیدا ہو رہا اس کے اوپر میٹھا میٹھا پھل لگ رہا رنگ سارے سبز زمین سے اگتے ہیں وہ سارے سب سبز ہوتے ہیں ہریائی ہرا رنگ تو زمین میں ہے ہی نہیں جہاں آپ نے بیج ڈالنا ہے کھود کے دیکھ لو کوئی ہرے رنگ کی کڑاہی وہاں نہیں ہے لیکن جو جو چیز بو گے وہ سر سب اگے کی ہر گی ہریائی ہوگی پھر اس کے اوپر لال میلے پیلے طرح طرح کے پھول گلاب کا پھول سرخ یہ سرخی کہاں سے آ گئی کے پھول پیلے یہ پیلا پن کہاں سے آ ہر پھل کا رنگ الگ شکل الگ مٹاس الگ یہ کہاں سے آیا؟ اللہ پاک کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک یہ جو چیزیں پھیلی نظر آنے اس کو بولیں میرے اللہ کا کارنامہ ہے اللہ نے کیا ہے اپنی قدرت سے کیا ہے تو سب سے پہلی محنت میری آپ کی اللہ کے راستے میں نکل کر یقینوں کی تبدیلی ہے یقین تبدیل ہو گیا یقین والا نماز بھی پڑھے گا یقین والا علم بھی سیکھے گا یقین والا اکرام مسلم بھی کرے گا اللہ کا ذکر بھی کرے گا اللہ کو راضی کرنا اس کے دل دماغ میں رسا بسا ہوگا یقین والا اپنا مقصد بدلے گا یقین نہیں ہوگا آخرت پر اللہ پر پھر کچھ بھی نہ ہو اسی کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم کے حلقے جگہ جگہ قائم کرنی ہے جہاں آپ تشریف لے جائیں تعلیم کے حلقے قائم کریں گے ہاں تعلیم سے یہ پتا چلے گا کہ اللہ تو کرتا ہے یہ یقین دعوت سے پیدا ہوا کہ اللہ کرتا ہے اب کس عمل پہ کیا کرتا ہے یہ تعلیم سے پتا چلے گا نماز پڑھیں گے تو کیا کرے گا کیا دے گا روزہ رکھنے والے کو کیا دے گا حج زک والے کو کیا دے گا ذکر عبادت تلاوت والے کو کیا دے, گا؟ صدقہ خیرات پہ کیا دے گا یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے یہ یقین پختہ ہوگا تعلیم کا مقصد یہ ہے اللہ کا کلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بار بار پڑھنا بار بار سننا جہاں تک کہ دل میں وعدے اور وعید کا یقین پیدا ہو جائے قرآن و حدیث سے دل متاثر ہو نیکیوں سے محبت برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے یہ بار بار تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے انشاءاللہ اللہ ہوگا ہر ایک بیٹھے تو ڈھائی گھنٹے تک تعلیم وقت کوئی مقرر نہیں ہے جس وقت عام گشتوں کا وقت نہ ہو اس وقت ہم تعلیم کا حلقہ بھی کریں اور پھر بھی لوگ جو لوگوں کو تعلیم میں شامل کرنے کی پھر بھی کوشش کریں دو دو کو بھیج کر تعلیم میں جوڑے قریب لوگوں کو جو مل جائیں صرف اکیلے بیٹھ کے تعلیم کر لی یہ اس کی بجائے پستی والوں کو اس میں شریک کیا جائے چھ نمبروں کا مذاکرہ ہو اس میں تجوید بھی ہو اتنا قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھنا جس سے نماز درست ہو سکے ہاں جی ضروری ہے ہر شخص پر ہاں جی ضروری ہے صحیح پڑھنا ساری نماز صحیح پڑھنا ہاں تجوید کے حلقے ہاں اور ہاں ان میں فرق ہو سین اور فوج ان میں فرق ہو <متاز> قاب <متاز> اور قاب ان میں فرق ہو قلب بڑے قاب سے نکتوں والا قاب قلب اس کا معنی دل <متاز> دنڈے والا قاب قلب اس کا معنی کتہ کتنا فرق ہو گیا بڑے قاب سے قل اس کا معنی آپ کہہ دیجئے چھوٹے قاب سے قل اس کا معنی آپ کھا لیجئے کوئی لمبا کرنا کوئی لمبا نہیں کرنا مانا فرق پڑ جائے گا لا عبد ما تعبدون. اے کافروں میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو کہنا یہ ہے لیکن لا کو لمبا نہیں کیا لا عبد ما تعبدون یقین جانو میں بھی انہیں بتوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو کتنا مانا غلط ہو و نش ولا نک فرو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تری نا نہیں کرتے ولا نک فرو کا نہیں کرتے لا کو لمبا نہیں کیا ولا نک فرو کا کہہ دیا اور تیری نا شکری یقیناً تیری نا بھی کرتے ہیں مانا بدل گیا زبر زیر بدلنے سے پیش بدلنے سے مانا بدلتا ہے انعمت تلائی تو نے انعام کیا انعمت تو علیہ میں نے انعام کیا معنی بدل گیا معنی بدل گیا اپنی نمازیں صحیح کرنی ساری نماز عام طور پہ سنتے ہیں اللامہ صلی اللہ محمد علی آل محمد کہتنی ولا کہتے نہیں ولا علی محمد ہاں اللہ مسل اللہ محمد علا کہتے ہی نہیں ولا علی محمد ہاں نہ درود بیج محمد پر نہ آل محمد پر یہ معنی ہو گیا کہنا ہے آل محمد اعلیٰ آئین اچھی طرح کہنی یہ کہہ رہا ولا علی محمد ہاں السلام علیکم کہتے ہیں کہنا ہے السلام علیکم آہ. کہتے ہیں سلام علیکم پنجاب والے تو سلام علیکم اور پشتو والے سلام کا لفظ ہی نہیں ہے خیر راغلے ہاں. وہ خیر راگلے بے شک پوچھ لینا لیکن پہلے کہو السلام علیکم پھر کہو جو بھی کہنا ہے پھر کہو پہلے السلام علیکم ہاں مؤزین کی اذان میں سنتا رہتا ہوں سب سے گزارش ہے اپنے مؤزین کی اذان سنے حیال لسلایا ل حیال میں کہتے ہی نہیں اشاد محمد رسول اللہ اشاد اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم محمد رسول اللہ ہیں ترجمہ یہ ہو گیا جی ازانے کو لمبا کرتے ہیں ہاں اپنی نمازیں اپنی بھی اور ان کی نماز بھی اور خاص طور پہ جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا یہ بھی اور نماز اپنی کسی صحیح پڑھنے والے کو دکھا بھی لینی ہے رکوع میں کتنا جھکنا ہے سجدہ سو سے ہے قیام کیسے کرنا ہاتھ کیسے ہو کہاں انگلیاں کھلی کہاں بند ہو یہ نماز ہے نماز کو سنوارنا ہے رکو کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا سارے مجمع سے گزارش ہے چاہے سو مرتبہ گزارش کرا لو رکو کے بعد صرف کھڑا ہونا نہیں اطمینان سے کھڑے ہونا ہے حدیث میں اطمینان کا لفظ ہے صرف کھڑے ہو کے نیچے آ گئے ہاں ایک سجدہ کر کے صرف بیٹھنا ہی نہیں اطمینان سے بیٹھنا ہے ان شا یوں حدیث کے الفاظ ہے نماز سنوار سمار کے پڑھنی ہے تھام تھام کے پڑھنی ہے ڈر ٹھہر کے پڑھنی چل سو چل چل سو چل ایسا نہیں ہے ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی پھر آ کے سلام کیا آپ نے کہا ارجلی کا لم تسلی جا واپس نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑی وہ جا کے دوبارہ پڑھ لی پھر آ کے سلام کیا آپ نے پھر فرما دیا ارج فصلی اننا کا لم تسلی جا واپس جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑی کا سلا سا مرات اس نے یہ تین مرتبہ کیا تین مرتبہ جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا آ کے سلام کرتا تھا آپ کہتے جا نماز نے نماز نہیں پڑی تین مرتبہ ایسا ہوا اخیر اس نے پھر یہ کہا ہاں میں اس سے اچھی نماز بلوی باز قبل قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ماں احسنگ رحاذا میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے سکھا دیجیے آپ نے پھر اس کو نماز سکھائی جب کھڑا ہوا کرے تقبیر تحریمہ کہا کر پھر قرآن پڑھا کر پھر رکو حتیٰ ان کے اطمینان سے رکو کیا کر رقو کی تصویر تیز تیز نہیں پڑھنی سمن بھی اللہ سمان بھی اللہ اللہ یہ کوئی تسبیح نہیں ہے سبحان اللہ سبحoi... یہ تو کوئی تسبیح نہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی سبحان ربی, سبحان ربی پھر اطمینان سے رکو کر کے پھر کھڑا ہوا کرتا دلا خما اطمینان سے کھڑا ہو جائے اس میں بھی گزارش ہے آپ بھی مشک کرنی ہے جہاں جہاں کل کو جائیں گے بقایا ساری زندگی جہاں جہاں جائیں گے وہیں وہی سب سے بھی ارض کرنا ہے رکو کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا یہ ضروری ہے واجب ہے صرف کھڑے ہونا نہیں اطمینان سے بلکہ دیکھو جب کھڑے ہو رہے ہیں نا اس وقت کہنا ہے سمی اللہ علیمن یہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا اور کھڑے ہو گئے اب کھڑے کھڑے کہنا ہے رب الم کھڑے کھڑے ایسا نہیں کرنا سمع اللہ علیمن حمیدہ کھڑے تو وقت کہہ دیا اب سجدے کو آ رہا ہے سجدے کو جھکتا جھکتا جا رہا ہے سجدے میں جاتے وقت کہتا جا رہا ہے ربنا لکل اکبر ایسا نہیں بلکہ انفرادی نماز ہو تو ضرور بے ضرور ہمگن کذر کن فیم یہ بھی کہا کرے اپنی نماز سنتیں ہیں ویتر ہیں نفل ہیں جو اپنی انفرادی نماز ہے اس میں ضرور کہا کرے اس کی حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے پھر سجدہ کرنا اطمینان سے پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا حتٰ تتنا جالیسا اطمینان سے بیٹھنا ہے یا اپنے ہم نے بھی کرنا جہاں کل کو جائیں ان سب کو اس پہ ڈالنا اطمینان والی اور اس میں بھی اگر انفرادی نماز ہے تو ایک دعا ہے دو سجدوں کے درمیان یہ پانچ الفاظ بھی ہیں بس یب میں سات بھی ہیں تو بہرحال پانچ تو ضرور کہہ لو امام کو تو اس لیے کہتے ہیں کہ لمباز لمبی ہو جائے گی اس لیے امام مختصر پڑھائے بعض علماء تو کہتے ہیں امام بھی پڑے کچھ نہیں اس سے فرق پڑتا امام بھی کہ مولانا سعید خان صاحب مجھے بار بار کہا کرتے تھے بار بار کہا کرتے تھے امامت میں بھی کہو ہمدن کثیرن تو مبارکی پھر سجدے کو جاؤ پھر سجدے کو جاؤ فرزن نماز میں بھی مجھے کہتے تھے اس کو پڑھا کرو اسے آدھا منٹ نماز لمبی ہوگی اس سے کیا فرق پڑتا ہے آدھا منٹ کا کیا سارا ساری نماز میں تو خیر بات تو یہ تھی ہاں کہ اپنی نمازیں صحیح کرنا اور جہاں جائیں ان کی بھی صحیح کرانا اور اتنا پھرنا جاتے ہی ساری جماعت پوری بستی میں پھیل جائے ان کو پیار محبت سے مسافہ کر کے اکرام کے ساتھ لانا ادب کے ساتھ ان کو بٹھانا مسجد میں پھر کچھ چائے پانی یا بسکٹ کوئی فروٹ کوئی خشک میوہ اس کا احرام کر دیں اور کچھ نہیں پیتر لگا دیں اور کچھ نہیں اس کے لیے جانوات بچھا دیں اس کو پھر سمجھائیں پورا کام ہم امتی ہیں امتی بن کے چلیں گے ہم سارے عالم کی طرف مبوس ہیں بھیجے گئے ہیں اقوام عالم کی طرف نبیوں والا کام ہمارا کام ہے اور اس پر یہ یہ انعام ملیں گے اس پر ان کو یہ عرض کریں پھر ان کو اورجے ہاں ہم ساری بستی والوں سے نہیں مل سکیں گے جن کو ہم ملے مسجد میں لائے ان کو داعی بنا کر بستی میں پھیلا دیں کہ اپنے بھائیوں کو لے کے آؤ بتیجوں کو بیٹوں کو اپنے چچاؤں کو رشتہ داروں ہمساوں کو لے کے آؤ جب وہ لے کے آئیں اب ان کو وہی باتیں بتا کر ان کو تیسروں کو لینے کے لیے بھیجیں اسی طرح بھیجتے جانا ان کے ذریعے بلاتے جانا حتہ کہ پوری بستی میں کوئی بندہ ایسا نہ بچے جس سے ہماری ملاقات نہ ہو سب سے ہماری بات ہونی چاہیے اور تفصیل سے ہونی چاہیے ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا یہ صرف ہزم ہو ارادہ ہو اللہ سے مانگنا ہو محنت ہو نیت ہو پھر اللہ پاک آسان کر دیتا ہے کاغذی صرف, صرف کاروائی کرنا چاہیے ہم نے گشت بھی کر لیا خصوصی بھی کر لیا بیان بھی کر لیا الحمدللہ للہ اگر یہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفا پہاڑی پہ سب کو بتا دیا تھا مالینا کے ہو جاتے ساری زندگی لگے رہے تبلیغ صرف سنانے کا نام نہیں منانے کا نام ہے رضا مند کرنا اس کو آمادہ کرنا تیار کرنا فضائل بتانا شوق دلانا ابھار پیدا کرنا تبلیغ کی روح بے چینی ہے تبلیغ کی روح بے قراری ہے تبلیغ کی روح درد ہے فکر ہے ہے، رونا ہے بلبلانا ہے، مخلوق کی منت خوشامد کرنا ہے اللہ کی طرف بلانا اللہ کی منت خوشامد کرنا مخلوق بے رحم کرنے کے لیے دعائیں کرنا ہاں تبلیغ کی روح بے چینی ہے ہاں بے قراری ہے درد ہے ہاں اللہ پاک اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں حریثم بل و منین الرحیم انسانوں کی ہدایت کے یہ حریث ہیں حریث صحابہ امام الانبیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں متواصل الحضان ہمیشہ غموں میں ڈوبے رہتے تھے متواصل وصل ایک غم ختم نہیں ہوا دوسرا شروع ہو کوئی نہیں ختم ہوا تیسرا شروع ہوا فکرا ہمیشہ فکر مند رہتے لہو راہا. ان کو چین نہیں تھی چین نہیں تھی آہ. انسانیت کے لیے بے چین تھے. یو والی جو عزیز عزیزن کا عزیز مرجل من بکا نماز پڑھتے ہنڈیا کے پکنے کی طرح مبارک سینے سے آواز آتی تھی رونے کی یہ ہے تبلیغ کی رو اللہ سے مانگتے رہنا فیصلے اللہ پاک سے کروانا مخلوق کی منت اے خالد کلمہ پڑھ لے اے ابو جال کلمہ پڑھ لے ابو لہب کلمہ پڑھ لے اتبا شہبہ کلمہ پڑھ لے کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر اتنا گئے ہیں مکے والوں کے گھر اتنا گئے کہ مکے والے پکار اٹھے ماں کا حتہ تصا مل ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں آپ آتے ہو ہم ٹھکرا دیتے ہیں آپ پھر آ جاتے ہو ہم پھر ٹھکرا دیتے ہیں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ کتنا گئے ہوں گے وہ کہتے ہیں, چل چل تو جادوگر ہے تو کاہن ہے تو سابر ہو گیا تو مجنون ہے ہاں ایسے دکھ دینے والے کلمات کہتے تھے حدیثوں میں ہے اشبد الانبیاء سارے لوگوں سے زیادہ بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں میں انبیاء ہوتے ہیں ثم الامثل فالامثل پھر جو نبیوں کے مسل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھر جو اور نبیوں کے مثل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسل ہونے کا مطلب تبلیغ میں نبیوں کے مسل ہاں جو نبیوں کے مسل ہوگا پھر وہ مصیبتوں میں ہوگا, کیوں مصیبتوں میں ہوگا? اللہ پاک کہتے ہیں ان کو بتوں کی پوجا سے اللہ کے خیر سے کھینچو اللہ کی طرف اور وہ آتا نہیں ہے وہ اس کو رب سمجھتا ہے وہ اس کو الہ سمجھتا ہے یہ بھی کو حکمہ کے کر نبی کو حکم کمرتا جو آپ کو حکم ملائے کرتے رہیے ما رب جو رب کی طرف سے اتارا اس کو پہنچائیے اگر نہیں پہنچایا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا اس لیے نبی تڑپتا ہے اور وہ مانتے نہیں وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں اس لیے نبی سب سے زیادہ مصیبتوں میں، تکھوں میں، پریشانیوں میں نبی ہوتا ہے پھر جو نبی کے مثل ہو یعنی نبیوں والے کام کو اپنا کام بنا کر لوگوں کو کھینچنے میں لگے گا مخلوق سے خالق کی طرف مال سے اعمال کی طرف دنیا کی زندگی بنانے سے آخرت بنانے کی طرف پھر وہ مصیبتوں میں ہو اس لیے ساری بستی میں پھر جانا ہے اور ان کو بار بھیجنا اس کے ذریعے اوروں کو بلانا پھر ان کو سمجھا کروں کو کوئی بندہ مسجد سے باہر نہ رہے جس بستی میں جامے کوئی بندہ ایسا نہ بچے جس سے ہماری بات نہ ہو صرف رسمی کام نہیں حد فرماتے تھے یہ کام رسمی نہیں ہے اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں رسمی نہ بن جائے رسمی سے روزہ رسمی کشت رسمی تعلیم ایسا نہیں یہ تو ہم جگہ جگہ نبی علیہ السلام کی کہ کام کی بنیادیں جڑے قائم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہر ہر بستی میں ہر کشت سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے ہر کشت سے نقد ہر گشت ہر بستی سے نہیں ہر گشت سے اور نقد جماعت سے جو حضرت نے لکھوایا ہوا ہے مسجد والے پانچ آمال جماعت سے چلے تین چلے کی سال سات مہینے کی جماعت مراد ہے صرف سیروزہ نہیں سیروزہ بھی نکال لیں گے آخری بات لیکن ہم وہاں سروزہ نکالنے کے لیے نہیں جا رہے ہاں یہ شروع شروع میں تھا کہتے تھے جی ہم بیج ڈال کے جا رہے ہیں کوئی اور جماعت آ کے کاٹ لے گی اب ساٹھ ستر اسی سال ہو گئے بیج ڈالتے رہنا کٹائی کا وقت بھی آئے گا بیج ڈالتے رہنا آپ کٹائی کے لیے جا رہے ہیں جو بیج ڈال گئے ڈالنے والے آج سے چالیس سال پہلے پچاس ساٹھ سال پہلے ہر ہر شہر میں ساتھ ساتھ سال سے کام ہو رہا اس وقت سے بیج ڈلتا آ رہا اب ہر جماعت ہر گشت سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش کرے چلے تین چلے کی سات مہینے سال کی کریں گے ان اللہ ہاں اس وقت تک چین سے نہ کھائے نہ پیے نہ سوئیں کھانا پینا سونا تو ہوگا ہی لیکن بے فکر ہو کے کھانا بے فکر ہو کے سونا ایسے نہیں ہاں جو جماعتیں اس پہ رہتی ہیں کہ گشت کریں گے بیان کریں گے مطالبہ کریں گے نقد نام آئیں گے وہ خالی واپس آتی ہے وہ جماعتیں نکال کے نہیں لاتی جماعتیں نکالنے کے لیے ایک ایک کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے اس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے اس کے جو آگے رکاوٹیں کام ہیں ان کی تدبیریں بتانا اس پہ شوق دلانا فضائل بتانا یہ کرنا پڑتا ہے مثلاً ایک آدمی, کچھ بات والے, وہ بیان میں تیار نہیں ہوا ان تیار نہ ہوئی کیا, کیا تیری مجبوری ہے اس نے کہا میرا جوار کا کھیت ہے جوار پک کے تیار ہو گئی اس کو کات کات کر بیل گاڑی پہ یا ٹرالی پہ رکھ کر لاہور شہر لے جاؤں گا کسی ٹال پہ بیچوں گا روز کا میرا کام ہے پورا کھیت ہے اس کو مہینہ لگے بیس دن لگے کاٹ کاٹ کے بیچنا یہ میری مجبوری ہے میں نہیں جا سکتا اب انہوں نے اس کا حل بتایا کہ دیکھو سارے کھیتوں والے خود کاٹ کے نہیں پہنچاتے تو کھڑائی کھیت بیچتے جو خریدے گا خود ہی کاٹ کاٹ کے لے جائے گا فضائل بتائے وہ بیچنے کو تیار ہو گیا اچھا بھی کون خریدے گا خریدار تیار ہو گیا سودا ہو گیا اب میاں جی لاؤ بستر میاں جی کہنے لگا میری ایک مجبوری اور بھی ہے اور کیا ہے یہ جی میرا آم کا کھیت پک کے تیار ہو گیا اب آم توڑوں گا پیٹیاں بھر بھر کے فروٹ منڈی لے جاؤں گا انہوں نے کہا آم کا کھیت بھی کڑا ہی بیچ دے فضائل بتائے تیار کیا وہ بیچنے کو تیار ہو گیا کون خریدنے کو تیار خریدار تیار ہو گیا وہ بھی بک گیا اب بستر لاؤ کہتے جی میں نے بیوی سے بات کی تو میری بیوی نہیں مانتی میری بیوی کو منا دو وہ بیوی تیری منائے ہم تو خود منا جی میرے پہ تو مانتی نہیں اچھا پردے کے, کے, بی کے پیچھے اس کو فضائل بتائے شوق دلایا وہ بھی راضی ہو گئی میاں جی اب لا بستر کہتے جی اب تو لانا ہی پڑے گا اب تو لانا ہی پڑے گا صرف یوں بیٹھے بیٹھا بیان کر کے وہ تمہارے لیے ہمارے لیے نکلنے کے بستر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جائیں گے اور بستر بندہ بوندا بندہ آیا ہے اور اس کو لے کے آ جائیں گے وہ تو پھنسا ہوا ہے اپنے کاروبار میں جو بھی اس کا کاروبار ہے اس میں پھنسا ہوا ہے اس کو کھینچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی گھنٹوں بات کرنی پڑے گی کئی مجلسوں میں کرنی پڑے گی فضائل بتانا شوق دلانا پڑے گا تب جا کے وہ نکلے گا وہ تو دنیا کی چیزوں کو مٹھی میں مضبوط پکڑا ہوا ہے کیسے وہ مٹھی ڈھیلی کرے گا اس کے لیے فضائل بتانا شوق دلانا سارا مجمع فیصلہ کرے ہم ہر کشت سے نقد جماعت نکالیں گے یہاں سے جماعتیں بنی باہر ملکوں کی ان کی تشکیل ہوئی چلہ لگانے کے لیے بارہ دن کی دو تین تشکیلیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر تشکیل تھے واپس آئے کارگزاریاں آئیں تو نقد وصولی نہ ہونے کے برابر تھی حضرات نے فیصلہ کر دیا کہ جن بستیوں سے آئے ہونا دس دن لگا کے دوبارہ ساری جماعتیں انہی بستیوں میں جائیں اور نقد نکال کے لائیں یہ وصولی کے بغیر آگئے گئے تم جب دوبارہ واپس آئے تو کار گزاریاں سننے والی جماعت میں میری بھی مجھے بھی شاد فرمایا کہ کارگوزاری سنو اور پتہ کرنا ہے وسولی کتنی لائے اب جو کار گزاری آئی ہر جماعت کوئی دس بندے نکال کے لائے کوئی بارہ کوئی کتنے کوئی کتنے جماعت وہی تھی بستیاں وہی تھی پہلے بغیر وصولی کے آئے اب وصولی کر کے آئے پچھلے سال پھر ایسا ہی ہوا کار سنی دوبارہ تو وصولیاں کر کے لائے ان سے پوچھا بھائی تمہیں پہلے گئے تھے بغیر وصولی کے آئے تمہیں اب گئے بغیر وصولی کر کے, کے لائے یہ کیا پھر مختلف جواب تھے ایک جواب یہ آیا کہ ہماری تو حالتی بدل گئی ہاں فکر ہی بدل گیا جب دوبارہ گئے ایک نے کہا ہمارا تو کھانا پینا ہم رات کا کھانا آدھی رات جا کے کھاتے ہاں کسی نے کچھ کسی نے کچھ یعنی فکر مندی پہلے رسمی تھی اب جو دوبارہ گئے اب فکر کے ساتھ گئے دوبارہ وصولیاں کر کے لائے وصولیاں کر کے وصولیاں کر کے لائے اس لیے صرف فکر کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں صرف فکر کی بات ہے فکر کی بات ہے ہمارے ہاں آج سے پچیس پچی تیس سال پہلے پہلے پہلے جماعتیں جماعت بنا کے روانہ کرتے سے روزے کی. حضرات نے ارشاد فرمایا نہیں اب اپنی اپنی مسجد کی جماعت نکالنا شروع کرو ہم وہاں اپنے علاقے میں کہتے رہے لیکن نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلا وہی دو آدمی آ رہے کوئی ایک آدمی آ رہا ملا کے جماعت بنانی پڑے اور جتنے ساتھی آئیں گے ہم نے اور مسجد کا ساتھی ساتھ نہیں جوڑنا اور ساتھی ساتھ نہیں جوڑنا یہ فیصلہ ہو گیا اور حضرات نے ہمارے علاقے کے مشورے والوں نے اس پہ پکے ہو گئے ایک مسجد کے صرف دو ساتھی آئے اب کہیں منتیں کریں حضرات نے کہا بھی اب تو بہت مدت ہو گئی ایسا کرتے کرتے اب تو اسی طرح دو ہی آدمی جاؤ سے روزہ لگا کے آ جاؤ خیر اتنی اجازت دے دی اب سے لے کر جمعہ تک اپنی مسجد میں چلے جاؤ کوئی دو ساتھی ایک ساتھی اور تمہیں ملتا ہے تو لے جاؤ ورنہ دو نہیں جاؤ چلے گئے اس وقت تو دو ہی چلے گئے جب اگلا مہینہ اس مسجد کی جماعت آئی مجھے ایسے یاد پڑتا ہے دس بارہ آدمیوں کی جماعت آ بندے وہی تھے بندے وہی تھے مسجد وہی تھی پہلے دو آدمی لاتے تھے کبھی ایک لاتے تھے جب کہنا شروع کیا تھوڑا عزم کیا اب جماعتیں لانا شروع ہو گئی اس طرح آپ سب سے گزارش ہے جب واپس آنا ہے نا کارگزاری یہاں آنی ہے یہ پوچھنا ہے انشاءاللہ اللہ کہ آپ کی جماعت کتنی وصولی کر کے لائی ہاں یہ سوچ کے آنا ہے اور کتنی مسجدوں میں مقامی جماعت بنائی ہر ہر مسجد کی جماعت بنانی ہے اور اپنے سامنے کام کروانا ہے اپنے سامنے کام وہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے ہو جائے تو کریں گے انشاءاللہ ہاں اور مسجدوں میں کام شروع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تعلیم کا ہلکا چالو کر کے آ جاؤ. جہاں نئی جگہ کام شروع کرنا ہو تعلیم سے نہیں شروع کرنا چاہیے دعوت سے شروع کرنا چاہیے زبانی کتاب کے بغیر ہر ہر آدمی ایمان و یقین کی دعوت دینے والا ہو اور ان کو اعمال پہ تیار کرنے والا ہو نمازوں کے لیے لوگوں کو لائے اور امال پہ تیار کرے شروع میں دعوت سے کرنا چاہیے تعلیم تو دعوت کی قوت کے لیے ہے تعلیم بھی شروع کرائیں گے لیکن پہلے دعوت ہو گھروں میں بھی وہ سارے امال جو ہم مسجد میں کرتے ہیں ہر ہر گھر میں چالو کرانے ان کو تیار کرنا گھر والے ایمان کے بول بولیں گھر والے تعلیم کا ہلکا ذکر و عبادت گھر میں مشورہ ہو مشورہ اسی کا نہیں کہ آج کھانا کیا پکائیں گے روٹی کیا پکائیں گے چاول پکائیں گے کہ کیا یہ نہیں ہے مشورہ تبلیغ کے کام کا مشورہ اس سارے محلے میں نبی علیہ السلام والی مبارک محنت کیسے چالو ہو یہ مشورہ گھروں میں اعمال کے لیے جگہ مقرر کروا دیں وہاں گھر کی مسجد وہاں اعمال چالو کریں ہر ہر مست گھر میں اعمال حدیث میں ہے اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ مقرر کیا کرو نمبر دو پھر اس کو پاک صاف رکھو یہ حدیث کے الفاظ ہیں پھر اس میں خوشبو کیا کرو اس میں خوشبو کیا کرو مسجدوں میں خوشبو کرنا یہ ان سنتوں میں سے ہے جو مٹ چکی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں خوشبو کرنی چاہیے ہاں یہ مٹی ہوئی سنت ہے مٹی ہوئی سنت ہے. اسی طرح اپنے گھر میں آنا داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے آنا یہ بھی سنت ہے اور مٹی ہوئی سنت ہے باہر سے گھر میں آئیں مسکراتے ہوئے آئیں گھر والوں کے ساتھ آنکھوں میں آخ مسکرا دیے السلام علیکم کہہ کے آنا آپ دیکھیں گے گھروں کے فساد جھگڑے ختم ہو جائیں گے السلام علیکم کہہ کے آنا اور اور مسکراتے ہوئے آنا تو ہر ہر مسجد میں آمال دعوت شروع کرانے مشورہ شروع کرانا اپنے ان کے سامنے مشورہ کر کے جماعت دو دو کی جوڑیاں بنا کے مسجد میں کے ارد گرد پھیلائیں اگلے دن ان کو بٹھا کر اسی طرح کروانا وہ جوڑیاں بنا بنا کے بیچیں ہر گھر کے اندر اعمال دعوت زندہ ہوں محنت میں نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے سنتے گھر گھر چالو ہو جائے یہ کر کے آنا ہے جو جماعت بن جائے اس کو خود ہدایات بیان کرنا مقامیوں کے مشورے سے ان کا امیر بنانا امیر نکلی ہوئی جماعت کا ذمہ دار یہ مقرر کرے مقامیوں کے مشورے سے ان کا رخ طے کرنا یہ بھی نکلی ہوئی جماعت کا ذمہ دار مقامیوں کے مشورے اور نکلی ہوئی جماعت کا مشورہ لے کر رخ طے کرے نئے آدمیوں کی جماعت بن گئی ان کو ایسی جگہ بھیج دیں جہاں پرانے آدمی کام کرنے والے سابقین فی العمل موجود ہوں اور ان ان کے ذمے لگا دیں کسی پیغام کے ذریعے کہ دو تین آدمی صبح کا وقت جماعت کے ساتھ گزارو دو تین آدمی شام کا گزارو کوئی ہاتھ کا پہلا حصہ گزارو اور ان جماعت یہ نئے آدمی ہیں ان کو احمال پہ ڈالو مقامیوں کے ذمے لگائیں ایسی مسجد میں تشکیل ہو جہاں پرانے ساتھی موجود ہیں پرانوں کی جماعت بن گئی ان کو ایسی جگہ بھیج دینا جہاں کام اٹھ نہیں رہا نئی جگہ ہے جماعت جاتی ہے وہ مسجد کی جماعت بنتی نہیں وہاں سے جماعت نکلتی نہیں قرآنوں کی جماعت بن گئی ایسی مسجد مقامیوں سے پوچھ کر وہاں تشکیل کرنا جماعت کی وصولی لوگوں نے نام دیے وصولی کے لیے ایسا ساتھی ساتھ لے جانا چاہیے جس سے جس کو وصول کرنا ہے نا جس بندے سے وہ اثر قبول کرے ایسا بندہ لے کے جانا جس کی بات یہ جس کو وصول کرنا ہے یہ کس کی بات کا انکار نہیں کرے گا اس کو رہبر بڑھا کے لے کے جانا ہمارا کام رسمی نہیں ہے ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو رستے میں کہہ دینا کبھی اس کو وصول کر کے لانا ہے آپ اس کو حل بتانا وہ کوئی عذر کرے تو وہ وصول ہو گیا آسانی سے تو ہو گیا نہیں ہو گیا جتنا بیان رات کو کیا تھا اتنا اب کرنا پڑے گا تاکہ اس کا ایمان پھر رات والی سطح پہ پہنچے اور وہ بندہ تیار ہو رات بیان سنا اس نے بیس منٹ پچیس منٹ ایمان بنا اس نے نام دے دیا اب وصولی کے لیے گئے تو گھر والوں نے تقاضے رکھے اب یہ ڈھیلا پڑ گیا اب دوبارہ جتنا رات بیان ہوا اس اکیلے کے لیے کرنا پڑے گا رات کو دس منٹ چولے پہ رکھنا تو دودھ اُبل کر کناروں تک آیا پھر رات کو رکھ دیا صبح کو پھر ابالنا ہو تو دوبارہ اتنی حرارت پہنچانی پڑے گی تب وہ دودھ کناروں تک آئے گا وصولی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا جی آپ نے دام دیا تھا لاہو بستر وہ کہتا ہے میرا کام فلانا پڑ گیا میری مجبوری ہے تو لٹکا کے منہ لٹکا کے بعد واپس آ گئے امیر صاحب وہ تو کہتے ہیں میری مجبوری ہے یہ کوئی وصولی نہیں ہے ہاں, ہاں. وہ کوئی وصولی نہیں ہے ہاں. وہ تو ہزم کے ساتھ اس کو لینا ہوگا ہاں. منت کرنا خوش آمد کرنا آمادہ تیار کرنا فضائل بتانا شوق دلانا عمومی کشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے تبلیغ کے جتنے امال ہیں سب سے زیادہ اصلاح عمومی گشت میں ہوتی ہے اس کو نہ ہم لگا کیا کریں سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک خصوصی گشت ہے سب سے خطرناک تبلیغ میں آدمی بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے بنے تو ایسا بنے جیسا ملنا ہی مشکل بگڑے تو ایسا بگڑے ایسا ملنا ہی مشکل ہاں بگڑتا بھی ہے بنتا بھی ہے بگڑتا کیسے ہے خصوصی گشتوں میں گیا خاص آدمیوں سے تعلق ہو گیا اب اپنی حاجتیں لے کے ان کے پاس جانے لگ گیا یہ بگڑ گیا یہ ختم ہو گیا جو اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجت رکھنے لگ گیا یہ بندہ بگڑ گیا ختم ہو گیا مر گیا سمجھو کبھی <سلام> اپنی حادثے لے کر ان خصوصی آدمیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اللہ پاک کے آگے اڑے رہنا چاہیے اللہ پاک کے آگے اڑے رہنا چاہیے قبولیت والے اعمال کر کے قبولیت والے اوقات میں اللہ سے مانگتے رہنا خصوصی گشت میں ایمان و یقین کی آخرت کی جتنی سطح لے کے گیا تھا اگر اسی سطح پہ واپس آ گیا ہم کہیں گے کامیاب آ گیا بڑھا کے نہیں آیا دعوت دے کے آیا لیکن ایمان کی سطح بڑھا کے نہیں آیا لیکن گرنے بھی نہیں تھی ہم کہیں گے یہ کامیاب آ گیا کیوں یہاں سطح گرنی ہے چیزیں ان کی چیزوں پر نظر جائے گی ان کے مال پہ جائے گی ہاں یہ, یہ ختم ہو گیا اس لیے خصوصی گشت میں ایسے آدمی جائیں جو کل کو یا موت تک ان کے دربار میں اپنی حاجتیں لے کر نہ جائیں ایسے بندوں کو بھیجنا چاہیے اور عمومی گشت میں نقد وصولی ہے خصوصی گشت میں تو ادھار سدھار چل جائے گا ہاں وہ نہیں آتا چلو ان کو کہہ دیں گے اپنے نوکروں کو بھیج دو خان سامان کا جھاڑو دینے والا کپڑے دھونے والا جو اس کے اس کا ڈرائیور ان لوگوں کو نکالنا چاہیے مسجد میں لانا چاہیے جب ان کی زندگی بدلے گی یہ کارگزاری سنائیں گے اپنے چودھری عکا کو تو اس سے وہ ان اللہ قریب آئے گا ان خواص کو نکالنا اس کا طریقہ یہ ہے اس کے اردا گرد جو اس کے خود ہیں ان کو لینا چاہیے ان کے ذریعے پھر وہ آگے بات چلے گی ہاں عمومی گشت میں کوئی بندہ نارا نہ, نہ کرے کسی وجہ سے آج اس کو ذکر پہ بٹھایا اس کو بیٹھ کے بعد پہ بٹھایا آج نہیں جا سکا وہ آدمی خود اپنے آپ کو اگلے دن پیش کرے ضرور جائے امیر کی اطاعت ہو خود امیر جماعت بننا اس کا شوق نہ ہو امیر کی اطاعت جی چاہے یا نہ چاہے حدیث میں ہے کرم یو امر بیما سیا سننا اور اطاعت کرنا ہر شخص کے ذمہ ہے ان کاموں میں جن کو پسند کرتا ہے اور ان کاموں میں جن کو ناپسند کرتا ہے ماننے کو جی نہیں چاہتا ان سب میں امیر کی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی ہے جی نہیں چاہتا پھر بھی ماننی ہے جب تک نافرمانی کا حکم نہ ہو ہاں جب امیر صاحب نافرمانی کا حکم دے پہ فلانے کی سبزی توڑ کے لاؤ فلانا یہ کوئی نافرمانی ہم انشاءاللہ یہاں کے امیر ایسا نہیں کہیں گے انشاءاللہ یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا تو پھر فلاں ولا تو پھر نہ سننی ہے نہ اطاعت کرنی ہے لیکن لڑنا بھی نہیں امیر صاحب آپ اس امیر بنے ہو نہ ایسا نہیں چپ لگا جاؤ چپ سنی ہم سنی کر دو امیر اصرار کرتا ہے پھر منت کر دو امیر جی یہ میرے بس میں نہیں ہے میرے سے اتنا ہونا مشکل ہے وہ اللہ کی وہ کہتا ہے سجدہ کرو اللہ کے غیر کو میرے بس میں نہیں, صاحب. میری مجبوری ہے. لیکن نہیں ہے لیکن لڑنا جھگڑنا نہیں ہے لڑنا جھگڑنا تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں اب غزر حسن اللہ کو سب سے زیادہ مبہوس وہ آدمی ہے جو جھگڑالو ہے ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا کر دیتا ہے اب غذر الرجال فرمایا اللہ کو اس سے بہت ہے ہمیں جھگڑے نہیں کرنے پیار محبت سے اگلے کی بات کا جواب دینا ہے جھگڑ کے نہیں لڑ کے نہیں تانا دے کے نہیں آہ. امیر کی اطاعت ہو اور آپس میں پیار محبت ہو ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے اتفاق تب ہوگا جب اپنے کو چھوٹا سمجھے گا ہمارے تبلیغ کے کام کی جو بنیادیں ہیں ان میں ایک بنیاد توازو ہے توازو چھوٹے بن کے چلنا صرف چلنا نہیں بلکہ چھوٹے بن کے چلنا اور یہ یاد بڑوں کی کہی ہوئی بات ہے جو جن لوگوں میں کبر ہوگا اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں گے یہ کبھی آپس میں ان کا اتحاد اتفاق ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے کو بڑا سمجھیں گے ان میں اتفاق اتحاد ہو نہیں سکتا یہ ساری عمر لڑتے رہیں گے ہاں توازو یہ بنیاد ہے اتفاق کی اتحاد کی آپس کے جوڑ کی توازو جو بندہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے نا جو اپنے سے زیادہ نیک ہو اس کے ساتھ جڑا کرتا ہے ہم بزرگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں دعائیں لینے کے لیے جو اللہ والے ہیں اور ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو واضح, ہمارے کام کی جان ہے بنیاد ہے چھوٹے بن کے چلنا بڑے بن کے نہیں چلنا بڑائی تو شیطان نے کی تھی حدیث میں الکبریا ہیں بڑائی میری چادر ہے جو میری چادر کو چھینے گا بڑا بنے گا میں اس کو عذاب دوں گا آگ میں ڈال دوں گا بازی عزیزوں میں آگ میں ڈالوں گا بازی میں عذاب دوں گا بڑے بن کے نہیں چھوٹے بن کے توازو یقین ہمارے کام کی بنیاد ہے فضائل ہمارے کام کی بنیاد ہے آخرت پہ اٹھانا ہمارے کام کی بنیاد ہے دنیا کے نفے سنا سنا کے نہیں اٹھانا یہ کمزور بات ہے دنیا تو قربان کرنے پہ تیار کرنا آخرت پہ اٹھانا کونوں میں نہ بناؤ آخر آخرت والے بن جاؤ بلا بناؤ دنیا دنیا والے نہ بنولا حساب آج عمل ہے حساب نہیں بدن حساب عمل کل قیامت میں حساب ہوگا عمل نہ ہو آپس میں پیار محبت ہو کسی کے کوئی کمی ہو معاف کرنا معاف کرنا ان اللہ حفاظ الحف اللہ پاک معاف کرنے والا ہے معاف کرنے سے محبت کرتا ہے سب معاف کریں ایک دوسرے کو ان اللہ محسن یو حب اللہ احسان کرنے والا ہے احسان کرنے سے محبت کرتا ہے ان اللہ محسن اللہ پاک احسان کرنے والا ہے تم بھی آپس میں احسان کیا کرو ان اللہ رفیق الرفق اللہ نرمی کرنے والا ہے نرمی سے محبت کرتا ہے اللہ پاک سخی ہے سخاوت سے محبت کرتا ہے حدیث میں ہے واجبت محبتی, محبتی لل متحب میری محبت واجب ہو گئی واجب جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے بس ہاں وال متجالسین جو میرے لیے آپس میں مل کے بیٹھتے ہو ہمارا ہمارا یہ مل کے بیٹھنا تعلیم میں مل کے بیٹھنا بیان میں مل کے بیٹھنا مشورے میں مل کے بیٹھنا یہ سب اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی واضح محبتی ہاں اور اس میں الم تضاویرین جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں آپ جماعتیں بنا بنا کے جاتے ہیں اگر اس میں اللہ کے لیے جانا ہو جائے اللہ کی محبت واجب ہو جائے المتبا فیہ جو ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں میرے لیے اگر میرا اور آپ کا ایک دوسرے کو کھلانا پلانا اکرام کرنا چاہے بسکٹ پھل فروٹ کھلانا اللہ کے لیے ہو گیا اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی کریں گے یہ سارے کام شت کے بارے میں بھی عرض کر دیا خصوصی بھی تعلیم کے اور اپنے اعمال نماز بنانا تحجت تحجت کے وقت قرآن پڑھنا حجر کی نماز سے پہلے قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا مولانا الیاس کہتے تھے سب سے زیادہ نور مجھے اس میں ملا میں نے بڑے مجاہدے کیے اس لیے اس کی عادت بناویں حجر کی نماز سے میں بھی بناؤں آپ بھی ہم سب محتاج ہیں قرآن پاک دیکھ کے اور اشراق چاشت اوابین ہاں تلاوت قرآن اللہ پاک کا ذکر ان سب کے ہم آدی بنے اچھے اخلاق کے آدی بنیں کریں گے انشاء اللہ ہاں اور مقامی جماعت بنا کے تشریف لائیں ہاں اور سنتوں کا اہتمام سنتوں کا اہتمام کھانے پینے کی سنتیں کپڑا پہننا ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو ہر ہر کام کی سنتیں معلوم کریں کھانے کی سنتیں کتنی کتنی ہمارے میں زندہ کتنی ضرورت ہے کپڑا پہننے کی اسی طرح ساری سنتیں سونے کی جاگنے کی بیت الخلا جانے کی اتباع سنت ہماری بنیاد ہے اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ ہاں اور نماز تکبیر اولا کے ساتھ نماز سنوار سنوار کے اس کا بھی اہتمام انشاءاللہ کریں گے ہاں اللہ پاک قبول فرمائے بتاؤ اور کیا بات رہی کو مشورہ بڑا اچھا یاد دلایا بہت اچھا جدا کم اللہ خیرا مشورہ مشورے میں دوسرے کا مشورہ کاٹنا نہیں دوسرے کا مشورہ ایسا بھی نہ ہو کہ سن نہ سکے اور جا جا بیٹھ مجھے پتہ ہی ہے تو کیا کہے گا نہ اپنے مشورے پر اصرار نہ ہو اب مشورہ جو سمجھ میں آئے دے دے اور اپنے مشورے پر اڑ جانا اپنے مشورے کو منوانا مسلط کرنا دوسرے کا مشورہ کاٹنا دوسرے کا مشورہ سن نہ سکنا ان چیزوں سے سخت پرہیز ہر ہر ساتھی کے مشورے کو ہر ہر ساتھی کے مشورے کو ہم اپنی حاجت سمجھیں اپنے آپ کو اس کے مشورے کا محتاج سمجھیں بعض اوقات ہاں ہر ایک سے پوچھنا چاہیے بعض اوقات چھوٹے کا, کے دل میں وہ بات آ جاتی ہے جو بڑے کے نہیں آتی امام المبیا نے سلح ادیبیہ میں کہا جب سلح ہو گئی کہ یہیں سے واپس جائیں گے سر مڈا دو, دو کوئی سر کے لیے اٹھے ہی نہ میری پریشان ہوئے اپنے حجرے میں گئے خیمے میں غالباً ام سرما تھی ان سے کہا میں ان کو کہتا ہوں سر مڈا دو اور تو یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں بیٹھے ہیں تو ام مومنین نے عرض کیا آپ ان کے بیچ میں بیٹھ کر اپنا سر موڑا دو تمام الانبیاء آئے حل کو بلایا سب کے سامنے بیٹھ کر اپنا سر موڈانا شروع کر دیا پھر سارے اٹھے وہ اس کا سر موڑ رہا وہ اس کا موڈ پہلے وہ اس لیے نہیں اٹھ رہے ہوں گے شاید حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں کچے ہیں کہ پکے اور کئی وجوہات ہو سکتی ہے شاید اللہ پاک کوئی وحی اتار دے پہلے اس لیے نہیں اٹھے ہوں گے جب حضور کو دیکھ لیا کہ آپ نے سر مڈانا شروع کر دیا پتہ چل گیا کہ اب سر مڈائے بغیر چارہ نہیں اب سارے اٹھے عورت کے دل میں اللہ نے وہ ڈال دی جو, جو, جو, جو ذریعہ بن گئی سب کی اطاعت کا عرفہ کے دن روزہ ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہوا باز کہتے ہیں حضور کا روزہ روزہ ہے حجت الوداع میں بازے کہتے ہیں نہیں روزہ امل فضل کہنے لگی میں مسئلہ حل کرتی ہوں دودھ منگوا کے پیش کر دیا حضور دودھ واپس نہیں کیا کرتے تھے حضور نے پیالہ لے کر صحبا کے ذہن میں نہیں آئی ہم اپنے آپ کو ساتھیوں کے مشورے کا محتاج سمجھے کریں گے ان شاء اللہ اور کیا بات کسی کے ذہن میں ہو تو بتاؤ ہاں بتاؤ बताओ? ہاں مسجد کے آداب سنو مسجد کے آداب کھانے کے آداب پینے کے آداب کپڑا پہننے کے آداب سواری کے آداب سونے کے آداب بیت الخلا جانے کے آداب مسجد کے آداب یہ ہم یہاں ممبر سے بیان نہیں کیا کرتے اس کے लिए مفتیوں کے پاس بھیجتے ہیں جہاں جاؤ ان سے وہاں کوئی عالم ہو امام صاحب عالم ہے ان سے پوچھو جی ہمیں مسجد میں رہنا ہوتا ہے تو مسجد میں کن کن باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے اجی ہمیں تو کپڑا جیسا پہنتے تھے پہنتے تھے سنت آداب کیا ہیں یہ جتنی آداب کی چیزیں ہیں چاہے سفر کے ہوں جو بھی ہوں اس کے لیے مفتیوں کے ساتھ رابطہ کریں ان سے پوچھیں اور بتاؤ سو فیصد نمازی بنانا کہہ رہے ہم کر دیا کوئی بندہ مسجد سے باہر نہ رہے دوبارہ عرض ہے سو فیصد نمازی بنانا اور کوئی بات پوچھا کہو خدمت خدمت بھائی خدمت کے لیے دیکھو خیر الناس ان لنا سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے خدمت کا کام بندے کو بہت آگے لے جاتا ہے خدمت کا کام بندے کو بہت آگے لے صحابہ کچھ کاموں میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھاتے تھے کچھ کاموں میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے پیچھے کرتے تھے امامت کرانا ایک دوسرے سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے تھے امیر بننا اپنے آپ کو پیچھے کرتے تھے امام الانبیاء کے بعد نہ ابو بکر امیر بن رہے نہ حضرت عمر نہ ابو عبیدہ ان کے نام آ رہے تھے کوئی بھی تیار نہیں تھا پھر آگے لمبی باتیں ہیں جب ابو بکر ہوئے, حضرت عمر کو بنایا وہ تیار نہ ہو حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا چھ آدمی مقرر کیے تو ان میں تین آدمی تو فوت ہونے کے بعد بیٹھ گیا ہم نے نہیں بننا وہ پھر چوتھا بھی بیٹھ گیا اس طرح امیر بننے میں اپنے کو پیچھے کرتے دو آدمیوں کے بیچ میں سالش بننا فیصلہ کرنا اسے اپنے کو پیچھے کرتے تھے ذکر میں ایک دوسرے سے آگے تلاوت میں ایک دوسرے سے آگے خدمت میں ایک دوسرے سے آگے دوسری بات میں منفی پہلو بھی ہے امیر بننے میں خطرے کی بات بھی ہے فیصلہ دو آدمیوں کا سالس بن کے فیصلہ کرنا اس میں خطرہ بھی ہے اس میں پیچھے ہٹتے تھے اور خدمت کرنا جس کی مرضی جتنی کر لو اس میں خطرہ نہیں تو خدمت کرتے تھے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ خدمت کا مشہور ہے مشہور عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا عبادت سے بھی خدا ملتا ہے عبادت سے بھی جنت ملتی ہے خدمت سے بھی جنت ملتی ہے خدمت سے بھی خدا ملتا ہے تو لیکن کیسی خدمت سے خدا ملتا ہے ہاں سالن پکا رہے گوشت بنایا پک رہا گوشت اب بوٹی کھانے کو جی چاہ بوٹی نکالی میں دیکھتا ہوں نمک پورا ہے کہ نہیں نمک دیکھنے کے بعد بوٹی کھا گیا تھوڑی دیر کے بعد کہا کچی ہے تھوڑی دیر کے بعد اب یہ پوری گال گئی یا نہیں پھر گلی ہوئی دیکھنے پہ ایک بوٹی اور کھا گیا ایسی خدمت سے بوٹی ملے گی خدا نہیں ملے گا ایسی خدمت سے کیا ملے گا بوٹی مل گئی خدا نہیں ملے گا ہاں دیکھ باورچی مدرسے کا نمک دیکھنا ہوتا تو تھوڑا سا شوربہ کسی طالب علم کو بلا کے اس کے ہاتھ پہ ڈالتا کہتا یہ چکھ کے دیکھ نمک پورا ہے خود نہیں دیکھتا حالانکہ سالن سے وہ نمک کم ہو ہی گیا چاہے خود دیکھے یا طالب علم طالب علم کو چکھاتا تھا خود نہیں چکھتا تھا جس کے پاس اجتماعی پیسے ہو یہ امانت ہیں اور سوچ سمجھ کے خرچ کرے اسراف نہ کرے اور بتاؤ کوئی بات اجتماعی عمل بہت اجتماعی عمل کا ذرہ بھی انفرادی عملوں سے بہت زیادہ ہے اجتماعی عمل شروع سے آخر تک اس کا اس کا اہتمام ہو ہاں اور کوئی کہو یہ موبائل کہتے ہیں موبائل ارض تو کر دیا اللہ کے راستے میں نکلے کوشش کریں موبائل گھری چھوڑ کے آ جاؤ. یک سوئی نہیں ہو سکتی یک سوئی دیکھو ایک بندہ بیٹھا ہے قال اللہ قال الرسول پڑا جا رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو پانچ انعام ملتے ہیں اتنے میں گھنٹی بچ گئی اب پانچ امال دھرے ادھر یہ اٹھ کر نکال کے ہیلو ہیلو کرنے لگ گیا نبی کی بات چھوڑ دی اور امتی کر رہا ہے اس پہ کتنا کہ اللہ کا مقرر بنے گا آپ خود سوچو کس کی بات چھوڑی کس کے لیے چھوڑی اور جو موبائل کے گھروں سے جب چماتے بھیجو آپ پرانے آدمی ہو پیار سے ان سے موبائل گھر رکھو آپ جو جہاں چل رہا ہے گھر میں ٹیلی فون کیا گھر سے اطلاع آئی بیٹا بیمار گھر سے اطلاع آئی میں پھر بھاگ گیا اب یہ होगा ہوگا में میں پہنچا ہوا گھر جیسے پرسو ترسوں بھائی عبد الباب کہہ رہے تھے بعض آدمی بیٹھے تم ادھر ہو آگے گھر میں پہنچے ہوئے ہو بیٹھے ادھر ہو وہ وہاں کسی مشورے میں کہا تھا مکیمین میں مجھے یاد آیا تو یہ آدمی بیٹھا ہوا یہاں ہوگا گوشت اور ہڈی یہاں ہوگی دل دماغ روح یہ گھر پہنچی بیٹے کا کیا حل ہوگا نوکر کا کیا ہوگا اس لیے ہاں یہاں فارغ ہو کے آئیں اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی باقی عمل رہ گیا آپ میرے لیے آپ اپ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اپنے کو قبول فرمائیں اب اذان کا وقت ہو گیا ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کی بجائے منٹوں میں فارغ ہو کے تشریف لاؤ نماز کے لیے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ لیں اور آخیر میں آمیر سبحانہ ربکہ رب العزتی ہمائی سیفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا واتوبو علیک آمین آمین آمین برحمتکہ یا ارحم الراحمین جلدی وزو کر کے واپس